محترم صدر محترم وائس چانسلر صاحب محترم اساتذہ محترم بھائی بہن السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین عالمین والسلام علی سید المرسلین علیہ سیدم والی و صاحب اجمائع عہد نبوی کی مختلف حیثیتوں کے متعلق میں مختلف چیزیں اب تک آپ سے عرض بھی کر چکا ہوں کچھ اور بھی عرض کرنی ہے ان میں سب سے مشکل غالباً وہ ہے جس پر مجھے آج کچھ کہنا ہے دفاع کے متعلق معلومات اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس فن کی علیبے سے بھی واقعیت نہیں مجھے کبھی فوجی زندگی گزارنے یا فوجی تعلیمات حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا ان حالات میں میں بہت ہی متظب حالت میں آپ کے سامنے آتا ہوں بہرحال مطالعے میں جو جو چیزیں مجھے ایسی کھٹ کی کہ ان کا تعلق فوج سے ہونا چاہیے بغیر اس کے کہ میں ان کا صحیح اندازہ کر سکوں وہ ذہن میں ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کسی ملک کے دفاع کے لیے نہ صرف فوجی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ غیر فوجی کام بھی اور یہ دونوں مل کر ملک کی حفاظت اور ملک کو دشمنوں سے بچانے میں انسانی نظر سے کامیاب ہوتے ہیں اولاً میں ایک چھوٹی سی چیز غیر فوجی چیزوں کے متعلق عرض کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی اور بہت ہی ننی منی سلطنت جو مدینہ منبرا میں قائم ہوئی تھی اس کو ابتداء میں مختلف قسم کے مشکلات سے بچانے کے لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی تدبیروں کا آغاز کیا تھا غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے بیان کیا کہ مکہ مزمہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آنے پر مجبور ہوئے اور خود رسول اکرم بھی وہاں تشریف لائے تو شاید عام حالات میں کسی سلطنت کے قیام کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن مشرقی نے مکہ نے آ, وہاں بھی چین لینے نہ دیا وطن سے نکالا وطن میں ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا اور ہر طرح کی تکلیفیں سالہ سال تک دیتے رہے اور جب مسلمان وہاں سے چلے گئے تو بھی انہیں چین نہیں آیا اور مدینے والوں کو لکھ بھیجا کہ ہمارے دشمن کو صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے اپنے ملک سے نکال دو ورنہ ہم مناسب تدبیر اختیار کریں گے یہ فوجی دھمکی فوجی حملے کی دھمکی ایسی تھی کہ کوئی شخص اس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا خاص کر وہ نبی جسے اس حسنہ بننا تھا دنیا کے سارے ہی قسم کے لوگوں کے لیے بادشاہوں کے لیے بھی فقیروں کے لیے بھی عالموں کے لیے بھی جاہیلوں کے لیے بھی عابدوں کے لیے سالروں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے اور وہ ہمارے لیے واقعی بہت سب و چیز ہے اولین تجویز چند ابتدائی چیزوں کی تھی وہ یہ کہ مہاجرین کو کس طرح روزگار پر لگایا جائے اور ان کی فوری ضرورتوں کو پور کیا جائے اور اس کے لیے مواقع کا ادارہ قائم ہوا جس نے ترفت العین میں ان کی ساری مشکلوں کو ختم کر دیا اس کے بعد دوسری تدبیر یہ فرمائی کہ شہر مدینہ میں چونکہ کوئی سلطنت نہیں پائی جاتی تھی اور وہاں صرف قبیلے ہی قبیلے تھے اور یہ قبیلے سالہ سال سے خانہ جنگیوں میں مشغول تھے باہمی ان میں نفرت اور حسد اور جلن اور دشمنی پائی جاتی تھی اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر ان قبیلوں میں سے ایک قبیل ہے پر ان کا کوئی دشمن حملہ کرے تو دوسرے سارے لوگ غیر جانبدار رہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اسے تن تنہا مقابلہ کرنا پڑے اور ممکن ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے ان حالات میں انتہائی فراست ہم اس کا اس کو کہہ سکتے ہیں انتہائی فراست کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی ملک کے باشندوں کو یعنی شہر مدینہ کے باشندوں کو کہ اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود اپنی پرانی دشمنیوں کے باوجود اور اپنی آزادیوں کے جذبے نیشنلزم اگر میں اسے کہہ سکوں اس کے باوجود مناسب یہ ہوگا کہ تم سب مل کر ایک چھوٹی سی مملکت قائم کر لو ان میں آپس میں ایک مرکزیت پیدا کر لو اور اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی موجودہ قوتی ہوں ہی کو کم از کم ایسا کر لو کہ اس کا کوئی جز بھی ضائع نہ جائے اسے قبول کیا گیا اور جیسا کل میں نے اشارت عرض کیا تھا کہ ایک مملکت قائم ہوئی جو شہر مدینہ کے بڑے حصے پر مشتمل تھی اور اس میں مسلمان بھی شریک ہوئے یہودی بھی شریک ہوئے جو مشرق عرب تھے ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے مدینے میں وہ بھی اس میں داخل ہوئے اور ان شبوں نے بلاتفاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کیا جو اختیار مرکز کے تھے وہ مرکز کے سپت کیے گئے اور بہت سی چیزوں کے متعلق یونٹس کو یعنی ہر ہر خبیلے کو اس کی داخلی خود مختاری باقی رہی جو چیزیں مرکز کے سپوت کی گئیں ان میں سب سے اہم فوجی دفاع کا مسئلہ ہے چنانچہ صراحت کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے, اس مملکت کے دستور میں جو تحریری طور پر لکھا گیا تھا اور ہم تک پہنچا ہے کہ جب کبھی کوئی مقابلہ ہوگا کسی دشمن سے تو اس کا انتظام رسول اکرم کریں گے اگر فوج باہر جا کر لڑنا، لڑنے پر مجبور ہے تو اس کا اختیار رسول اکرم کو ہوگا کہ کس کو فوج میں رہنے کی اجازت دیں داخل ہونے کی اجازت دیں اور کس کو فوج میں داخل ہونے سے روک بھی دیں تاکہ دشمن کے جاسوس یا غدار ملک شریک ہو کر اندرونی طور سے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے یہ ابتدائی انتظامات تھے میں اس کی تفصیل میں مقرر نہیں جاؤں گا جیسا میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دفاع کے انتظامات میں بعض غیر فوجی کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور اسی کی طرف میں اس وقت توجہ کرتا ہوں جیسے ہی یہ ابتدائی انتظام مکمل ہو گئے یعنی مہاجرین کا مسئلہ ختم ہو گیا اور ملک کے یعنی شہر کے سارے قبیلوں کی ایک مرکزی تنظیم بھی عمل میں آ گئی تو فوراً ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کا آغاز فرمایا پہلے شمال کی طرف گئے مدینے سے شمال میں تین چار دن کے مسافت پر ایک قبیلہ جوہینا کا بستہ تھا اس کے علاقے میں گئے اس کی تفصیلیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں، صرف معاہدہ موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ, م... یہ قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک فوجی حلیفی پر تیار ہے غالباً رسول اکرم نے اس کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم تنہا ہو تمہارے دشمن موجود ہیں اگر وہ تم پر حملہ کریں تو کوئی تمہیں مدد نہیں دیتا کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم اور ہم آپس میں دوستی کر لیں اور ہم واعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کو دوڑے آئیں گے اور ہم پر کوئی حملہ کرے اور ہم تمہیں بلائیں تو تم بھی ہماری مدد کو آنا بات معقول تھی اس لیے اس قبیلے نے خبول کر لیا چنانچہ معاہدے میں سراہت ہے کہ یہ فوجی معاہدہ ہے کو دینی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک بلائے تو دوسرا اس کی مدد کو جائے گا دوسرا بلائے تو پہلا اس کی مدد کو آئے گا اس ابتدائی سیاسی کامیابی کے بعد رسول اکرم مدینہ کے جنوب کی طرف بھی جاتے ہیں وہاں کے قبائل سے بھی ایسی ہی کوششیں ہوتی ہیں اور ایسے بھی دو تین معاہدے ہم کو ملتے ہیں کہ مدینے کے جنوب کے قبائل بھی مسلمان نہ ہونے کے باوجود جنگی حلیفے پر آمادہ ہیں پھر مشرق کی طرف جاتے ہیں وہاں کے قبائل سے بھی دوستی کی کوشش ہوتی ہے اور ایسے کل پانچ سات معاہدے تاریخ میں اب تک محفوظ رکھے ہیں اس پر غور کیجئے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مدینہ کی بستی کو سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے تدبیر یہ کی جا رہی ہے کہ مدینے کے اطراف کے علاقوں کو دوست بنا دیا جائے تاکہ اگر دشمن مدینے پر حملہ کرنا چاہے تو براہ راست مدینے تک نہ پہنچ سکے بلکہ مدینے پہنچنے سے پہلے ہی کے علاقے میں اس کو رکاوٹوں سے سابقہ پڑے ہمارے دوست وہاں رہیں گے ہمیں بر وقت اطلاع دیں گے ہم اس کی مدد کو جائیں گے اور ہمارے اور ہمارے دوست قبیلے کی مدد سے ہم دشمن کو روکنے کی کوشش کر سکیں گے ایک کورڈون کہنا چاہیے قائم کیا گیا کہ مدینے کو بچانے کے لیے مدینے کی حفاظت کرنے کے لئے مدینے کے اطراف دوستوں کی بستیاں قائم کرتے ہیں اور ان دوستوں کی مدد سے مدینے کی حفاظت جنگی نقطہ نظر سے عمل میں آتی ہے یہ ایک پہلو تھا اس طرح کی چیزیں ہمیں رسول اکرم کی سیرت کے ہر زمانے میں ملتی ہیں مگر میں ان تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا صرف اشارے کے طور پر مثال کے طور پر ایسے کرنا چاہتا تھا کہ فوجی حفاظت کے ساتھ ساتھ غیر فوجی اور سیاسی طریقے بھی اختیار کرنے پڑتے تھے اور رسول اکرم نے ہمیں اس کا ایک نمونہ بھی دیا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی اس پیداوار ابھرنے والی اور چھوٹی مملکت کو جس کے بہت سے دشمن تھے کس طور سے بچانے اور محفوظ رکھنے کا انتظام کیا جائے یہ سلسلہ ختم ہوا یعنی ابتدائی معاہدات جو مدینے کے اطراف کے قبیلوں سے کرنے تھے ہو گئے تو اس وقت ایک اقدام کا انتظام کیا جاتا ہے اقدام جانے مکے والوں کے خلاف ان کی دشمنی کے بدلے اور انتخام کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مکے والوں نے مکی مسلمانوں کو ستایا ان کو قتل کیا اور جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کی جائیداد ضبط کر لی لہذا مسلمانوں کو قانون فطرت کے تحت یہ حق تھا کہ ان مکے والوں سے جانی بھی اور مالی بھی دونوں طرح سے انتخاب لے ابھی مسلمانوں کے پاس اتنی فوجی قوت نہیں تھی کہ جانی نقصان پہنچائیں لیکن انہوں نے آغاز کیا مسلمانوں نے رسول اکرم کی ہدایت اور اشارے سے کہ ان کو مالی نقصان پہنچائیں وہ کیا تھا یہ اعلان کیا گیا کہ قریش کے کاروان کاروان تجارت ان کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے رحلت شطاع و وہ اپنی گزر اوقات کے لیے اپنی معاشی زندگی کے لیے تجارت کے سوا کوئی وسیلہ نہیں رکھتے تھے ملک میں نہ زراعت تھی نہ صنعت و حرفت لہذا قریشی تاجر ہر سال کبھی جنوب کی طرف مکے سے جنوب میں یمن وغیرہ جاتے تھے جس سے ابھی مسلمانوں کے ذریعے سے کوئی نقصان پہنچنے کا امکان نہیں تھا شمالی کاروان جب وہ عراق جاتے یا شام جاتے یا مصر جاتے تو انہیں مدینہ کے قریب سے گزرنا نہ گزرتا تو رسول اکرم اعلان فرماتے ہیں کہ تم ہمارے علاقے سے نہیں گزر سکتے ہمارے علاقے سے مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا شہر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے جو حلیف قبیلے پیدا ہو گئے تھے اور مزینہ اور زمرا وغیرہ ان کے علاقے سے بھی تم گزر نہیں سکتے یہ خرائش کے لیے بڑی مشکل کی چیز تھی کہ ان کی ہم حملہ کریں انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ ہم گزریں گے ظاہر ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں مٹھی بھر مسلمان اور ایک ایسے ملک میں جہاں سوائے خدرو سڑکیں کے کوئی سڑک نہیں پائی جاتی سہرا ہے ایک جگہ آپ روکیں تو بیس راستے اور ہوتے ہیں جہاں سے آدمی گزر سکے تو ان حالات میں قریشی کاروانوں کو روکنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس لیے بارہ ان کو روکنے کی کوششوں میں ناکامی بھی ہوتی رہی چنانچہ جنگ بدر سے پہلے تقریباً سات مرتبہ مسلمان فوجیں اس اطلاع کے ملنے پر کہ قریشی کا قافلہ گزر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے گئے لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا کسی نہ کسی طرح بچ نکلا مگر کوشش کا سلسلہ جاری رہا معلومات حاصل کرنے کے وسائل کو ترقی دی جانے لگی دوستوں کی تعداد بڑھائی جانے لگی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا غرض جو تدبیریں ممکن تھیں وہ اختیار کی جاتی رہیں اور اس کے بعد جب قریش نے دیکھ لیا کہ مسلمان ان کو آسانی سے گزرنے نہیں دیں گے تو انہوں نے بزور گزرنا طے کیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ جنگ بدر سے عین خبر کا واقعہ میں اس کرتا ہوں مسلمانوں کی ایک فوج ان کو روکنے کے لیے گئی بہت ہی کم وقفے سے دشمن بچ نکلا رسول اکرم نے جب یہ دیکھا کہ وہ شمال کی طرف گئے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی بطور ایک فریس اور عقلمند حکمران کے نقطۂ نظر سے کہ دشمن کو واپس بھی ہونا پڑے گا اسی راستے سے کیونکہ وہ مدینے کے شمال میں شام گیا ہے اس لیے واپسی بھی اسی راستے سے ہوگی وہ کسی اور راستے سے نکل نہیں سکتا لہذا دو جاسوس بھیجے تو تم بھی شام کو جاؤ اس کاروان کے قریب مقیم رہو اور جیسے ہی وہ واپسی کی کا انتظام کرے واپسی کا ارادہ کرے تیزی سے واپس آ کر ہمیں اطلاع دو تاکہ ہمیں اطلاع ہو جائے کہ دشمن اب آنے والا ہے اس وقت ہم روانہ ہوں گے اور دشمن کو روکنے کی کوشش کریں گے قدیم زمانے میں تار اور ہوائی جہازوں کا کوئی وجود تھا نہیں اس لیے ان کاروانوں کی رفتار اور اس کی اطلاع دینے والے جاسوسوں کی رفتار دونوں بھی اونٹوں کے ذریعے ہی ہو سکتی تھی. بہت کم ان دونوں کی رفتار میں فرق ہو سکتا تھا یہ دلچسپ چیز ہے کہ جب یہ دونوں مسلمان جاسوس تیزی سے مدینہ واپس آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ کو ان کی آمد کی اطلاع اس سے پہلے ہو چکی ہے بعض دیگر وسائل سے اور مدینے سے روانہ بھی ہو چکے ہیں اس سے میں یہ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ رسول اکرم مختلف وسائل اختیار فرماتے تھے تاکہ دشمن کی خبریں ہم تک پہنچیں اور اس کی بھی کوششیں کرتے تھے کہ ہماری خبریں دشمن تک نہ پہنچنے کا غرض رسول اکرم مدینے سے نکل چکے تھے اور فوجی فراست سے میں کہوں گا کہ مدینے کے شمال کی طرف جانے کی جگہ مدینے کے جنوب کی طرف جاتے ہیں تاکہ کچھ وقت بچائیں اور دشمن سے بہرحال پہلے پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں کسی ایسے مقام پر جہاں دشمن کو روکنا ممکن تھا اس کے لیے انتخاب کیا گیا بدر کا مقام مجھے وہاں جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے یہ مقام ایسا ہے جو بلند پہاڑوں کے درمیان تنگ وادیوں میں سے گزرتا ہے اس لیے آسانی کے ساتھ یہ ممکن تھا کہ ایک ایسے مقام پر ہم رخیام کریں جہاں تنگ راستہ ہو اور پہاڑوں میں ہم چھپے ہوئے رہیں دشمن بے خبری کی حالت میں آئے تو ہم اس پر چھاپہ مار سکیں پہنچتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں جاتے ہوئے مدینے سے وہاں جاتے ہوئے مختلف مقامات پر کہ کیا دشمن کی کوئی اطلاع ہے تو لکھا ہے کہ بعض وقت مسلمانوں کی فوج کے کچھ لوگ نکلتے اور گیا اسکاؤٹنگ کرتے اور بعض وقت رسول کریم بھی نکلتے اپنے ساتھ ایک یا دو صحابہ کو لے کر اور راستے میں کوئی بدوی ملتے تو اس سے پوچھتے کیا تمہیں اطلاع ہے کہ قریش کا کاروان اس وقت کہاں ہوگا وغیرہ اس سے آپ کو کچھ معلومات بھی حاصل ہیں اس کے بعد مدینہ رسول اکرم بدر میں پہنچتے ہیں اور وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک دشمن کا کاروان وہاں سے نہیں گزرتا ہے مشورہ ہوتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے ایک مقام کا انتخاب کیا جاتا ہے جو بدر کے شمال میں ہے بہت ہی تنگ در رہا ہے اور وہاں مسلمان کیمپ کرتے ہیں جو ایک دن کے بعد دشمن کا کاروان وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن دشمن کو تجربہ ہو چکا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرتے ہیں جاتے وقت بھی پیچھے نکلے تھے پکڑنا چاہا تھا لہذا وہ اب چوکس تھا چوکن تھا تو خافلے کو بدر کے درے میں سے گزرنے سے پہلے ہی ایک مقام پر وہ ٹھہرا دیتا ہے اور پھر خبیلے کا، کاروان کا سردار ابو سفیان تنے تنہا بدر کے شہر میں آتا ہے جہاں سے وہ اکثر گزرا کرتا تھا اور وہاں کے لوگوں سے واقف تھا اس لیے وہ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے پہنچتا ہے اس مقام کو جہاں لوگ مل سکتے ہیں سمجھے کہ وہاں کا کلب تھا یعنی کنواں لوگوں کو پانی کے لیے ایک ہی کنواں تھا آنا پڑتا تھا اور کوئی نہ کوئی ہر وقت وہاں مل سکتا تھا یا تھوڑی دیر بعد کوئی شخص آ سکتا تھا بوسفیان وہاں پہنچتا ہے اور بعض پانی بھرنے والے مردوں یا عورتوں سے معلوم کرتا ہے کہ قبیلے کا سردار اس وقت کہاں ہے اس سے جا کر ملتا ہے اور اس سے گفتگو بھی کرتا ہے اور یہ شخص قبیلے کا سردار بدر کے قبیلے کا سردار ابو سفیان سے کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز میرے دیکھنے سننے میں نہیں آئی جس سے یہ گمان ہو کہ یہاں کوئی بڑی فوج تمہارے مقابلے کے لیے آئی ہوئی ہوگی اور کوئی چیز پیش شاید وہ صرف ایک ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے دو بدوی یہاں سے گزرے اونٹوں پر اور انہوں نے کوئیں سے کچھ پانی پیا اور پھر چلے گئے اس کے سوا کوئی نئی چیز میرے علاقے میں گزری نہیں دو اونٹ سوار یہاں سے گزرے اس کے لیے کافی تھا شبہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے اس زمانے کی فوجی ضرورتوں کا آپ اسے اندازہ کیجئے اسی راستے پر ابو سفیان بھی چلتا ہے جس راستے سے وہ دو اونٹ سوار گئے تھے اور دیکھتا ہے کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ اونٹوں کی لیت پڑی ہوئی ہے ایک لیت کا دانا اٹھاتا ہے اس کو چیر کر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اندر گھاس نہیں بلکہ خجور کی بیج اور چلا اٹھتا ہے یہ مخامی اونٹ سوار نہیں ہو سکتے یہ تو مدینے کے لوگ ہیں کیونکہ مدینے ہی میں اونٹ کی گٹلیاں مل سکتی ہیں اور اس ریت کے اندر چونکہ کھجور کی بیچ پائی جاتی ہے لہذا یہ ہوں گے مسلمان ہی مدینے سے آئے ہوئے وہ پوری تیزی سے بھاگتا ہے اپنے کاروان میں پہنچتا ہے اور اس کو بدر آنے کی جگہ بدر سے باہر سمندر کے کنارے کنارے ایک منزلے کی جگہ دو منزل کر کے تھکی فوج کو آرام نہ دلا کر اور آگے بڑھ جاتا ہے اور بلاخر مسلمانوں کی دشرت سے بچ جاتا ہے بچنے سے پہلے وہ ایک شخص کو انعام دے کر کہتا ہے کہ پوری تیزی سے مکہ جاؤ اور مکے کے لوگوں کو اطلاع دو کہ دشمن یعنی رسول اکرم مجھ پر حملہ کر رہے ہیں تمہارا مال تجارت لوٹے گا لہذا میری مدد کو آؤ وہ شخص وہاں پہنچتا ہے اور مدینے کے لوگ پوری تیزی کے ساتھ بدر کی طرف آتے ہیں تاکہ اپنے کاروان کو بچائے ابو سفیان کا کاروان دو منزلہ سفر کے بعد اطمینان محسوس کرتا ہے پھر ایک نیا پیام رساں روانہ کرتا ہے مکے کو اطلاع دو کہ اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں رہی میں بچ چکا ہوں مگر جو فوج مکے سے روانہ ہوئی تھی اور جس کا سردار ابو جہل تھا اس نے کہا کہ اس دشمن کا خاتمہ کر دینا چاہیے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں میں نقصان پہنچائے گا لہذا بہتر ہے کہ اس کا استحصال کیا جا ہم کافی قوت کے ساتھ نکلے ہیں اور ہمیں یہ قوت ہے کہ اس خطرے کا ہمیشہ کے لیے ازالہ کر دیں رسول اکرم اپنے چھپے ہوئے مقام پر انتظار کرتے ہیں ایک دن دو دن تین دن اور ابو سفیان کی کاروان کے کوئی پتہ نہیں چلتا پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ گزر چکا ہے اس وقت آپ مشورہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے کیا اسی مقام پر یا کسی اور مقام پر تو صحابہ کے مشورے سے آپ انتخاب کرتے ہیں شہر کا اندرونی حصہ اور وہ مقام جہاں کنواں تھا اور مصلیحت یہ سوچی کہ دشمن کو بھی مکے والوں کو بھی جب بدر آئیں گے تو پانی کی ضرورت ہوگی پانی کا صرف ایک ہی گئی ہے یہاں کا کنواں اگر وہ ہمارے قبضے میں رہے تو دشمن پیاسا مرے گا اور ہم اس ذریعے سے دشمن پر ایک فوقیت سے جنگی نقطۂ نظر سے حاصل کر لیں گے اس کو قبول کیا گیا اور رسول اکرم اس شمالی درے سے نکل کر شہر کے بیچ میں آتے ہیں اور کنویں کی اطراف قیام کرتے ہیں اور ایک بڑا گڑھا بھی کھودتے ہیں باد صحابہ کے مشورے سے کہ اس کو پانی سے بھر دیں اور کہا یہ کہ جنگ کے دوران میں اگر ہمیں ہم سے کسی کو پیاس لگے تو آ کر اس گہرے کنویں سے پانی نکالنے اور پینے میں وقت لگے گا اور اس اسنا میں ہمیں دشمن حملہ کر کے مار بھی سکتا ہے لہذا مناسب ہوگا کہ ایک گڑا ہو جس میں پانی بھر دیا جائے اور ہمارا سپاہی وہاں پہنچ کر فوراً ہی چلوں سے پانی پی لے اور دشمن اگر یہاں آئے اور پانی پینا چاہے تو اس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ متعین رہیں اور دشمن کو روکیں یہ گیا بہت ہی روڈیمنٹری چیزیں میں معلوم ہوں گی آج کے لیے لیکن اس زمانے کے لیے فوجی نقطۂ نظر سے کارآمد ثابت ہے ایک اور چیز کو میں بیان کرتا ہوں دشمن کی مکے سے آنے والی ابو جہل کی سرداری میں آنے والی فوج وہاں پہنچ گئی اس کی تعداد معلوم کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ اس میں کون کون بڑے سردار ہیں اس کی ضرورت تھی. چنانچہ ایک پٹرول کا دستہ بھیجا گیا تھا اس میں دو آدمیوں کو گرفتار کیا وہ آ رہے تھے کنویں ہی کی طرف تاکہ پانی بھر کر لے جائیں اپنی فوج کے لوگوں کے لیے اسے مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور پکڑ کر لائے رسول اللہ کے پاس اس وقت حضور نماز پڑھ رہے تھے تو ان سپاہیوں نے ان دو سبقہ لوگوں کو سے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا ہم مکے سے آنے والی فوج کے لوگ ہیں انہوں نے اسے مار, مار کر پیٹ کر پوچھا نہیں کہو کہ تم تم حقیقت میں ابو سفیان کی فوج کے لوگ ہو نہیں ہم ابو سفیان کے جب انہیں مارا پیٹا گیا تو وہ کہتے پھر کیا کہیں کہو کہ ہم ابو سفیان کی فوج کے لوگ ہیں تو وہ کہہ دیتے کہ ہم ابو سفیان کی فوج کے لوگ ہیں پھر ذرا آرام لے کر دوبارہ پوچھتے تم کون ہو تو وہ کہتے ہیں ہم مکے سے آنے والی فوج کے لوگ ہیں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں جب وہ سچ کہتے ہیں تم ان کو مارتے ہو جب وہ جھوٹ کہتے ہیں تم ان کو چھوڑ دیتے ہو خیر اس کے بعد خود رسول کریم اس سوال کے ان لوگوں سے سوال کرنے پر خود متوجہ ہوتے ہیں وہاں بھی ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو فوجی نقطۂ نظر سے دلچسپ ہیں ان سے پوچھا کہ تم کون ہو مکے سے آنے والی فوج کے لوگ ہیں بہت اچھا تم کتنے ہو ہمیں معلوم نہیں باقی ان کو معلوم نہیں تھا کتنے لوگ ہیں ہمیں, کہا ہمیں معلوم نہیں پھر کیسے معلوم کریں جو اکرم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ روزانہ لوگوں کی غذا کے لیے کتنے اونٹ تم ذبح کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ایک دن نو ایک دن دس اردو نے فوراً استعمال کیا کہ ان کی تعداد نو سو اور ایک ہزار کے مابین ہونی چاہیے کیونکہ ایک اونٹ ایک سو آدمیوں کے لیے ایک دن بھر کی سزا کے لیے کافی ہوتا ہے خطن ان کی تعداد نو سو پچاس تھی اس لیے ایک دن نو اونٹ ایک دن دس اونٹ زبان ان سے کچھ اور چیزیں پوچھی کہ فوج میں کون کون لوگ موجود ہیں فلاں سردار فلاں سردار غالباً اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ فوج کے کہ جنگ کے وقت تو اس کمانداری کون کرے گا میمنا میں کون ہوگا میسرا میں کون ہوگا مختلف مقامات پر کون کون مکے والے ہوں گے ان سب کے ناموں سے حضور واقف تھے کیونکہ وہ ہم وطن تھے اس طرح کچھ معلومات ان قیدیوں سے حاصل کیے گئے اس کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے صبح کو رات کو رسول اکرم کا جو طرز عمل رہا وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے تو کچھ دیر آرام فرمایا پھر بہت تڑ کے بہت سویرے اپنی چھوٹی سی فوج جس میں تین سو بارہ آدمی تھے اس کی تقسیم کی اور کہا کہ یہ فوج کے مقدمے میں رہے سامنے کے حصے میں یہ دائیں ہاتھ پر مہمنا یہ بائیں ہاتھ پر میسرہ اور یہ قلب اور یہ ساقہ جو پانچ حصوں میں تقسیم ہوتی تھی اس میں تقسیم کیا ہر ایک کے افسر مقرر کیے اس کا سردار فلاں ہوگا اس کا سردار فلاں ہوگا یہ انصاری یا یہ مہاجر وغیرہ اور اس کے بعد کچھ تفصیلیں اور ملتی ہیں جو دنیاوی نقطۂ نظر سے آئندہ آنے والے سپاہ سالروں اور بادشاہوں کے لیے نمونہ بننے کے لیے نبی ہونے کے باوجود خدا کی حفاظت کا یقین ہونے کے باوجود انتظامی انتظام انتظامی طور پر یہ تددیر اختیار کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک جھونپڑا تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ جنگ کے وقت رسول اللہ اور جھونپڑے کے اندر رہ کر مشاہدہ کرتے رہیں اور حزب ضرورت سوچ کو بڑھائیں ہٹائیں اور دشمن کے کس حصے پر کمزوری دیکھ کر حمدہ کیا جائے کسی حصے پر مسلمانوں کی کمزوری دیکھ کر وہاں کمک بھیجی جائے وغیرہ اس کو آپ دیکھ سکیں اور یہ دیکھتے وقت مقام کھلا نہ ہو کہ دشمن کی تیریں آپ کو لگیں گی اس لیے جھوپڑا, جھوپڑا سا تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر رہ کر دشمن کی تیروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ کام انجام دے سکیں جس کی ضرورت تھی خدا نخواستہ جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو تو رسول اللہ ان تیز رفتار پر سوار ہو کر مدین منور آپ چلے جائیں اور نوزب اللہ کو شہادت کی ضرورت پیش نہ ہے آپ شہید نہ ہو جائیں تو یہ بتاتا ہے کہ قدر فراست کے ساتھ جنگ کا آپ انتظام فرماتے رہے مسلمانوں کے تین سو بارہ آدمی اور دشمن کے نو سو پچاس آدمی مسلمانوں کی پوری فوج میں شاید دو گھوڑے ہیں دشمن کے پاس ایک سو سے زیادہ گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس مثلاً دس ذرا بختر ہیں دشمن کے پاس دو سو ہیں وغیرہ وغیرہ ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں کی فوج سے زیادہ طاقتور اور زیادہ خوی دشمن موجود تھا اس انتظام کے بعد کہ کون سی فوج کس حصے میں رہے رسول اکرم اس جھونپڑی ہی میں جو آپ کے لیے تعمیر کی گئی تھی خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور وہ دعا بھی ہمارے لیے اثر انداز وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں آئندہ تیری کوئی عبادت نہ ہو تو اس چھوٹے سے دستے کو جو تیری خاطر لڑ رہا ہے شکر دے اس کے برخلاف اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس چھوٹے دستے کو اس بڑے دستے پر غلبات آ کر اس کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں فوج سے مخاطب ہوتے ہیں اور یقیناً اس کے سامنے بھی یہی دہرایا گیا ہوگا کہ تم خدا کی خدائی کے اس وقت ساری دنیا میں واحد ذمہ دار اور انہیں جو بلولہ دلوں میں پیدا ہو گیا کہ ہم ہی وہ واحد شخص ہیں جو اس وقت خدا کی خاطر لڑ رہے ہیں باقی سب خدا کے دشمن ہیں تو انہیں اس بلولہ کے باعث ایک ایک آدمی کو ہزار ہزار آدمی کی خوبت حاصل ہو جانی چاہیے وہ جان پر کھیل جائے گا آج کل کی فوجوں کی طرح سپاہیوں کو شراب پلا کر لڑائی پر نہیں کیا جاتا بلکہ اس جذبے کے ذریعے سے ان میں جوش بھر دیا جاتا ہے کہ تم ایک مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہو اور وہ مقصد دنیا کا سب سے بہتر سب سے بڑا مقصد ہے جنگ شروع ہوتی ہے اس سے آپ واقف ہیں نتیجے سے کہ ان مٹھی بھر آدمیوں نے دشمن کو شکیل دی دشمن کے ستر آدمیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا اور ستر یا اس سے زیادہ ہی آدمیوں کو گرفتار بھی کیا میں اب ایک دوسرے پہلو پر جاتا ہوں قانون جنگ کے سلسلے میں دشمن کی, دشمن کی مال غنیمت دشمن سے لیے ہوئے مال غنیمت کو اور دشمن کے آدمیوں سے ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے رسول اکریم حزب معمول اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ تمہاری رائے میں کیا کرنا چاہیے حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا یا رسول اللہ یہ ہمارے اضلی ابدی دشمن ہیں انہوں نے اب تک بے وجہ گزشتہ پندرہ بیس سال سے ہمیں نقصان پہنچایا اس کہ خط کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے وہ ہمیں جعلی نقصان بھی پہنچا چکے ہیں مالی نقصان بھی پہنچا چکے ہیں میری رائے میں ان سب کا سر قلم کر دینا چاہیے حضرت بکر اٹھ کر فرماتے ہیں میری رائے میں یا رسول اللہ انہیں قتل کرنے کی جگہ ان سے فدیا لے کر ان کو رہا کر دینا چاہیے کیونکہ اس میں شکلیں یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسلام نہ لائیں لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں باور کرنے کی کہ ان کے بعد ان کے بچے بھی مسلمان نہیں ہوں گے اس لیے ان کو نیست و نابود کرنے کی جگہ ان کو زندہ رکھا جائے اور ہمیں مالی ضرورت بہت ہے کیوں نہیں ان سے ہم فدیا لیں اور فدیہ لینے کے ذریعے سے ہماری مالی تقویت ہو اور دشمن کی ماری حالت خراب ہو اور اس طرح ہم اس جنگ سے یوں فائدہ اٹھے رسول اکرم سے قبول فرما لیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جس پر رسول اللہ کو اتاب کیا جاتا ہے قرآن مجبی لولا کتاب عظیم اگر خدا نے پہلے ہی سے فیصلہ نہ کر رکھا ہوتا تو جو چیز تمہیں بھی ہے اس کی بنا پر تمہیں سخت عذاب دیا جاتا کیوں؟ میرے ذہن میں جو چیز آئی وہ یہ ہے کہ رسول اکرم معمور تھے پرانی شریعتوں پر عمل کرنے کے جب تک کہ ان کی ترمیم تبدیل تنصیب کی کوئی نئی وہی رسول اللہ تک نہ آئے اب تک مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اس لیے قانون جنگ کے متعلق کوئی احکام بھی رسول اللہ تک نہیں پہنچے تھے لہذا اس سے پہلے کے نبیوں کے احکام مثلاً بائبل اس پر عمل کرنا رسول اللہ کا فریضہ تھا اور بائبل میں صراحت ہے ایک سے زیادہ مرتبہ کہ اگر کوئی دشمن تمہارا مقابلہ کرے تمہارے سے جنگ کرے اور تمہیں اس پر غلبہ حاصل ہو فتح حاصل ہو تو دشمن کے جتنے سانس لینے والے لوگ ہیں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بوڑھے بھی جانور بھی ان سب کو قتل کر ڈالو اور ان کا جو مال ہے وہ تم لے لو اور مال کے سلسلے میں کئی مقام پر بائبل میں ذکر ہے کہ وہ خدا کی چیز ہے لہذا اس کو جلا دو اس سے تم استفادہ نہ کرو رسول اکرم نے بظاہر اس کی خلاف ورزی فرمائی اپنی رافت اور مرحمت کے باعث اگرچہ کہ خدا کا حکم تھا کہ دشمن کو نابود کر دو لیکن خدا ہی رسول اللہ کے متعلق فرماتا ہے رعوف الرحیم آپ میں رافت اور رحمت ہے اس کا تقاضا تھا کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش یہ خدا کو قانون کے تحت مناسب نظر نہیں آیا جب تک کہ قانون میں تبدیلی نہ ہو میرا غلام میرے حکام کی خلاف ورزی کیسے کرے لہذا تمبی کی جاتی ہے اس کے باوجود اسے روا رکھا گیا خدا نے سزا نہیں دی کیونکہ خدا ہی کہتا ہے میں پہلے ہی سے فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ پرانا قانون بدل دوں گا چنانچہ مسلمانوں نے اس جنگ سے جو فائدہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ لاکھوں روپے مسلمانوں کو ملے دشمن کے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے فدیا اس زمانے میں ایک بہت گران چیز تھی ایک سو اونٹ اگر اونٹ کی قیمت ہم پرست کیجیے کہ چالیس درہم ہی خراب دیں جو کم ترین قیمت تھی عموماً پانچ, پانچ سو روپیے کو بھی ایک اونٹ ملتا تھا اور ہر شخص کو ایک سو اونٹ فیدیے میں دینے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر رقم ان ستر قیدیوں سے مسلمانوں کو حاصل ہونی چاہیے بعض لوگوں کے پاس روپیہ تھا انہوں نے روپے دیے بعض لوگ تاجر تھے مثلاً اسلحہ بیچنے والا ایک شو اس نے کہا میں اس رقم کا کہ معادل اسلحہ تمہیں دیتا ہوں اسے قبول کیا گیا بعض لوگ خود غریب تھے لیکن کہ دوستوں نے ان کی مدد کی اور چندہ کر کے ان کی رہائی کا انتظام کیا بالآخر کچھ ایسے لوگ بھی رہے جو غریب تھے ان کے دوست احباب بھی نہیں تھے مالدار جو ان کی مدد کریں لیکن ان میں ایک خاص خوبی تھی قابلیت تھی وہ یہ کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے یہ نبی امی کی سنت کا سیرت کا ایک عجیب و غریب حیرت انگیز واقعہ ہے وہ ان قیدیوں کو جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ایک ایک سو اونٹ دینے کے لیے کی جگہ یہ کہتے ہیں کہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو یہ تمہارے لیے فد کیا ہوگا تمہیں مفت کر دیا جس سے علم کی ترقی کے لیے رسول اللہ کی خواہشوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے ایک یا دو جنہیں نہ لکھنا پڑھنا آتا تھا نہ مالدار تھے نہ ان کے مالدار دوست تھے تو بالاخر رسول اللہ طے فرماتے ہیں کہ ان سے صرف واعدہ لیا جائے کہ آئندہ مسلمانوں سے جنگ نہ کریں گے اور اس وعدے ہی پر اعتماد کر کے انہیں مفت رہا کر دیا جائے ایسی بھی صورت پیش آئیں ایک صورت یا دو صورت ایسی بھی ہے کہ مسلمانوں کے کچھ قیدی کسی قبیلے میں تھے اس کو رہائی دلانے کے لیے اس کے آدمی کو رہا کیا گیا تاکہ مسلمان کو رہا کیا جائے غرض قانون جنگ کی بے شمار نظیریں اس پہلی جنگ بدر کے دوران میں ہمیں نظر آتی ہیں جس پر مسلمانوں کا انٹرنیشنل لالوم نہیں ہو جاتا ہے میں اس پر ختم کرتا ہوں جنگ بدر کے حالات کو مکے والوں کو شکست ہوئی تھی وہ مکہ واپس گئے لیکن مطمئن نہیں ہوئے انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں اتفاقا شکست ہوئی ہے لہٰذا میں انتخام دینا چاہیے لہٰذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس لیے تقریباً ایک سال تک وہ مزید کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایسے سپاہیوں کو فراہم کرتے ہیں جو اجرت پر لڑتے ہوں مرث نریض مختلف قبائل میں گئے کہا کہ ہر شخص کو اتنی رقم دی جائے گی تاکہ وہ ہماری فوج میں بھرتی ہو اور جنگ کرنے والے ہیں یا مال غنیمت بھی ملے گا وغیرہ وغیرہ یہ سال بھر کی تیاری کے بعد فوج مکے سے مدینے کی طرف آتی ہے اس وقت ان کی تعداد تیگنی ہے پہلے سے بھی. پہلی جنگ میں اگر نو سو پچاس آدمی تھے تو اب تین ہزار آدمی ان کی فوج میں پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کے پاس اس وقت ایسے لوگ ایسے افراد جو ہتھیار اٹھا سکتے ہوں زیادہ سے زیادہ ایک ہزار پائے گئے شہر مدینہ کے اندر ان میں سے تین سو آخری وقت دغا دے کر کہنا چاہیے آپ کو چھوڑ بھی, چھوڑ بھی جاتے ہیں وہ کیا واقعہ پیش تھا مدینہ منورہ میں اسلام سے پہلے ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابئی بن سلول جس کو مدینے والے بادشاہ بنانا چاہتے تھے کم از کم ایک قبیلے کے لوگ اس کے لیے تاج شہری تیار کرنے کے لیے سناروں کو فرمائش بھی دی جا تھی اتنے میں رسول اللہ مدینہ آتے ہیں اور اس کی بادشاہی کا مسئلہ داخل دفتر کر کے ختم کر دیا جاتا ہے ظاہر ہے اسے دکھ ہوا ہوگا وہ کبھی خوش کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مسلمان نہیں ہو سکا ہوگا چنانچہ اسی شخص نے جنگ عہد کے موقع پر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں رسول اللہ سے کہا کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے مدینے کے باہر جا کر کھلے میدان میں دشمن سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے ابتدان رسول اللہ کی بھی یہی رائے تھی آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا بالآخر ظاہر اکثریت کی رائے سے نوجوانوں کے اصرار پر رسول اللہ نے طے فرمایا کہ اچھا ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے اس وقت عبداللہ بن ابید بن سلول کہتا ہے کہ یہ شخص بچوں کی بات تو مانتا ہے مجھ جیسے عقلمند اور ماہر اور دیرینہ تجربار کی بات نہیں مانتا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے لیے مصیبت کا باہر بنے گا لہٰذا وہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیتا برہ سات سو مسلمانوں کے ساتھ ہیں دشمن کی تین ہزار فوج ہے میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ برسر موقع جو مختلف حل طلب مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج کہاں تھی دشمن کی فوج کہاں تھی کس ٹیلے کو کس پہاڑی کو اور کس چشمے کو کس کس طرح استعمال کیا گیا وغیرہ اس میں وقت لگے گا میں مختصرا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مقام پر مسلمان مقیم ہوئے وہ ایک محفوظ مقام تھا احد احد نامی پہاڑی کے دامن میں ایک کمان کی طرح کا ایک میدان آتا ہے جس کے اندر بھی آدمی تھوڑی دور جا سکتا ہے وہ بہت محفوظ مقام ہے بہت ہی تنگ راستے سے گزر کر اس وسیع میدان کے اندر داخل ہوتے ہیں اندرونی وسیع میدان میں مسلمان کیمپ کرتے ہیں اور جنگ کے لیے بیرونی دائرے کے اندر اور بھی نیچے آتے ہیں کیونکہ دشمن ذرا دور ایک اور مقام پر ٹھہرا ہوا تھا مقام ایسا ہے کہ مسلمان جس مقام پر لڑنے کے لیے بندی ہی کرتے ہیں وہاں ایک چوٹی ہے جس کو جبلوم کہتے ہیں جانے تیر اندازوں کی پہاڑی فوج نقطے نظر سے ہم سمجھی گئی کہ اس پر ہمارے آدمی معمور رہے تاکہ دشمن ہمارے پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کرے پچاس تیر انداز معمور کیے گئے اور ایک واحد سوار جو مسلمانوں کی فوج کا تھا حضرت عبد بن زبیر یا دو آدمی ان کو بھی مامور کیا گیا کہ تم بھی یہیں رہو اگر دشمن کے سوارہ فوج اس طرف سے آئے تو تم سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاق رسول کے اندازے کے مطابق دشمن نے جو پیدل فوج تھی اس کو تو بڑھایا اس عہد کے سامنے کے وسیع میدان میں اور سواروں کو خالد بن ولید اور ان کے خریبی رشتہ دار اکرمہ بن نبی جہل ان دونوں کی سرداری میں جبل لوہت کے پیچھے سے تقریباً دس حملہ کرنے کے لیے مامور کیا جنگ شروع ہو گئی اور ابتدائی دھاوے میں مسلمانوں کو فتاوی بھی ہوئی دشمن بھاگنے لگے ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگی اس وقت سوارہ فوج پیچھے سے پہنچی اس نے حملہ کیا تیر اندازوں نے اور مسلمانوں کی سوارہ فوج دو سواروں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں پسپا بھی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنگ مقام تھا خالد ولی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر حملہ کرتے ہیں دوسری مرتبہ بھی پسپائی ہوتی ہے اور اس رسنا میں جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا دشمن کو شکست ہو, ج... ہو چکی تھی وہ بھاگ رہا تھا اور مسلمان سپاہی دشمن کو لوٹنے میں بھی مجبور رہے اس وقت اس پہاڑی پر متعین تیر انداز سوچنے لگے کہ ہمیں یہاں اس وقت ٹھہرنا نہیں چاہیے دشمن کو شکست ہو چکی ہے اب کوئی ضرورت بھی نہیں کہ ہم یہاں رہے لہٰذا ہم بھی جائیں ہم بھی لوگ مشغول ہوں حالانکہ رسول اکرم نے ان کو اس انتہائی سریح اور سخت الفاظ میں تاکید کی تھی کہ اگر تم ہماری لاشوں پر گدوں کو بھی آتے ہوئے دیکھو تو اس مقام سے نہ جانا مگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ان کے سردار نے تو انہیں روکا مگر باقی سپاہی نہ مانے خالدن ولی دوبارہ حملہ کرتے ہیں سردار اور اس کے ساتھ کے دس آدمی وہ شہید ہو جاتے ہیں اور وہ اس چھوٹے سے تنگ مقام سے گزر کر مسلمانوں پر ان کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں جب مسلمان مڑتے ہیں تو سامنے جو خدیش کی فوج بھاگ رہی تھی اسے حیرت ہوئی یہ کیا بات ہے ہمارا تعاقب کرنے کی جگہ وہ منہ مو موڑ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اب وہ بھی حملہ کرتے ہیں اس وقت مسلمان دو طرف کی آگ کے اندر گر جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ستر مسلمان شہید ہوتے ہیں خود رسول اللہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں بہت سے مسلمان بھاگتے ہیں کوئی تو تین تین دن کے فاصلے تک جا کر رکا کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے یہ کہ مسلمانوں کو حالات یعنی صاف الفاظ میں کہ شکست ہو گئی اس وقت کچھ خدائی تقدیر کا سابقہ پڑتا ہے قریش کی فوج کے لیے اس فتح کے بعد مناسب یہ تھا کہ وہ فوراً مدینہ جاتا جہاں کوئی حفاظتی فوج نہیں تھی شہر مدینہ کو لوٹ لیتا عورتوں بچوں کو گرفتار یا ختل کر دیتا اور اس طرح اپنی اس فتح کو مکمل کرتا مگر اس نے یہ نہیں کیا کیوں سوائے اس کی کہ خدا کی مشیت کوئی اور جواب سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ فوج کا سردار انتہائی فریق ابو سفیان ہے جس نے اونٹ کی لیپ سے معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں جس کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جا وہ میدان جنگ کا دورہ کرتا ہے مسلمانوں کی لاشوں کو بھی دیکھتا ہے جس میں حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا بھی شہید ہو گئے تھے ان کا پیٹ چیر کلیجہ اور ان کا جگر نکال کر ابو سفیان کی بیوی نے چبا ڈالا تھا اس کو بھی وہ دیکھتا ہے کہتا میں اس کا حکم نہیں دیا لیکن میں اس سے روکتا بھی نہیں وہ دل میں خوشی ہے کہ بہادر سپاہی اب ختم ہو چکا ہے پھر وہ ایک مقام پر دیکھتا ہے کہ دو چار مسلمان ایک چوٹی پر پہاڑی کے موجود ہیں وہ آواز دے کر چلا کر کہتا ہے تعریف حبل بت کو جسے فتح ہوئی اور شکست ہوئی. اس طرح کہ وہ شیقی کے نعرے لگاتا ہے شروع میں جب یہ آواز آئی اور حضرت عمر نے رسول اللہ سے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ نے کہا جواب مر دو کیونکہ اس نے پوچھا کیا محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مر دو کیا ابو بکر زندہ ہے کیا فلاں زندہ ہے جب کوئی جواب نہیں ملا تو تھا الحمد سب مر چکے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے تعریف ہو حبل کو اس وقت حضرت عمر سے رہا نہیں گیا رسول اللہ سے پوچھے بغیر وہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں رسول اللہ بھی زندہ ہیں ابو بکر بھی زندہ ہے میں عمر بھی زندہ ہوں فلاں فلاں اس وقت ابو جہل ابو ابو سفیان کو کیا کرنا چاہیے اس پہاڑی کے چھوٹے سے دستے کو جسے مشکل سے آٹھ دس آدمی ہوں گے چڑھ کر قتل کر دینا چاہیے اس کی سادھ اب اس کے ساتھ وہ نہیں کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں آج تم کو کل ہم کو پتہ ہوتی ہے مجھے جو شکست ہوئی تھی بدر میں اس کا میں نے بدلا لے لیا میرا بیٹا حنزلہ مارا گیا تھا آج ایک دوسرے حنزلہ کو جو بہت بڑے مسلمان مجاہد تھے جو ابو عامر راہب کے عیسائی کے بیٹے نہ نہایت راسک العقیدہ مسلمان تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے ہنزلہ کے بدلے ہمیں حنزلہ کو قتل کر چکا ہوں فلاں فلاں یہ کہتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال تم سے اسی زمانے میں جمع ہو ہوگی غرض یہ کہ ابو سفیان کس بنا پر اپنی فتح سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا سوائے اس کے کہ اس کی عقل ماری گئی ہو اس نے کچھ نہیں کیا اور واپس ہو گیا جب واپس ہونے لگا تو رسول اکرم اپنی عسکری فراست سے یہ سوچتے ہیں شاید یہ مدینہ جا رہے ہوں مدینہ کو لوٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے حفاظت کرنی چاہیے کس طرح کرنی چاہیے اولا آپ ایک یا دو سپاہیوں کو بھیجتے ہیں جاسوسی کے لیے کہا کہ دیکھو یہ فوج مکے والوں کی کس طرح واپس جا رہی ہے کیا مکہ جا رہی ہے یا مدینہ جا رہی ہے وہ کس طرح معلوم کریں یہ دیکھو کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہیں یا گھوڑوں کو کوتل میں لے کر اونٹوں پر سوار ہیں گھوڑوں پر سوار ہیں تو مانے یہ ہے کہ کسی قریبی مسافت پر جا رہے ہیں اونٹوں پر سوار ہیں تو مانے یہ ہے کہ کسی دور دراز مقام کو جا رہے ہیں چنانچہ سپاہیوں نے آ کر کہا کہ وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں گھوڑے کوتل میں ساتھ ساتھ ہیں اونٹوں کے بازو تو رسول اللہ کو اطمینان ہوا پھر شہیدوں کو دفن کرنا زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا وغیرہ ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں لیکن عسکری فراست سے آپ پھر سوچتے ہیں شاید دشمن تھوڑی دور آگے جا کر پچھتا ہے پھر واپس یا کرنا چاہیے اس کی اتفاق کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں جو لوگ اہد کی جنگ میں شریک تھے صرف وہی لوگ شہر سے نکلیں کسی اور شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی یہ کس بنا پر تھا یہ ہمارے تجربہ کار فوجی افسر بیان کریں گے شاید اس بنا پر کہ انہیں لوگوں کو انتخام کا جذبہ زیادہ ہوگا جو لوگ سابقہ فوج میں شریک نہیں تھے سابقہ لڑائی میں ان کے دل میں وہ جذبہ نہیں ہوگا بہرحال رسول کرم اکرم ان سپاہیوں کو لے کر جن میں سے بہت سے زخمی بھی تھے مدینے کے جنوب میں تقریباً تین دن کی مسافت تک جاتے ہیں دشمن کے پیچھے پیچھے پھر کیمپ کرتے ہیں واقع ابو سفیان نے سوچا کہ ہم نے غلطی کی ہم نے اپنی فتح سے فائدہ نہیں اٹھایا لہذا چاہیے کہ ہم مدینے کی طرف واپس جائیں آنے لگا تو اسے بھی پتا چل گیا کہ رسول اللہ مدینے سے نئی فوج لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آ چکے ہیں اسے ڈر ہوا پہلے ہی لڑائی میں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اب کیا کریں گے ممکن اتنے فوج میں اور لوگوں کا بھی اضافہ ہو گیا ہو تو ایک بہانے کے طور پر وہ ایک آدمی کو بھیجتا ہے اطلاع دینے کے لیے ابو سفیان بہت بڑی فوج کے ساتھ آ رہا ہے لہذا تمہاری لیے بہتری یہی ہے کہ یہاں نہ رہو واپس جاؤ مگر اس کا اثر ظاہر ہے کہ مسلمانوں پر کچھ نہیں پڑا مسلمانوں نے کہا کہ اللہ مالک ہے ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے ابو سفیان کو ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ مدینے کی طرف آگے بڑھے اور وہ مکہ واپس ہو جاتا ہے یہ دوسری لڑائی تھی اس لڑائی میں دشمن کو کہنا چاہیے نہ فتح ہوئی نہ شکست لیکن دو پہلو قابل ذکر ہیں پہلا پہلو یہ کہ مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی اس کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ رسول اللہ کی اولین فریضے میں تھا کہ مسلمانوں کی فوج ڈیمورالائز ہو گئی ہے کیسے دوبارہ اس میں خود اعتمادی پیدا کی جائے اور مسلمانوں کی حالت کو سدھارا بہتر بنایا جائے ایک یہ چیز دوسری طرف دشمن کی اس واپسی سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کو سوچا جائے اور ان کا ان کے لیے ضروری انتظامات کیے جائے وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا صرف یہ عرض کروں گا کہ کوئی دو سال کے بعد مکے والے دوبارہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں سے جنگ کی انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ مدینے پر فورن فوراً حملہ کریں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں ہمت ہوئی کہ مدینے پر حملہ کریں وہ یہ کہ مکے والوں کی عہد سے واپسی کے بعد مدینے کے اندر مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں دو یہودی خدیلوں سے جن میں سے بنی خینخوا اور دوسرے بن النظیر تھے اور بن النظیر والے بہت مالدار بھی تھے جب انہیں بالاخر مدینے سے نکلنا پڑا تو وہ جا کر بسے خیبر میں مدینے کے شمال میں کوئی پانچ دن کے راستے پر اور اپنی دولت سے انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کا محابلہ کریں اپنا انتقام لے لیکن اپنی عقل مندی فراست جو بھی کہیے یہودیوں کی خود مقابلہ کرنے کے لیے کرائے کے ٹٹو جمع کریں چنانچہ انہوں نے مکے والوں کو کہا کہ تم اگر مدینے پر حملہ کرو تو ہم تمہیں پوری مدد دیتے ہیں اسی طرح مکے کے حلیف قبیلوں کو کہا کہ اگر تم آئندہ جنگ میں بھی مکے والوں کا ساتھ دے کر جنگ کے لیے نکلو تو ہم بھی تمہاری مالی مدد کریں گے اپنے حلیف خیبر کے آس پاس کے جو عرب خبیلے تھے ان کو بھی رقمیں پیش کی کہا کہ خیبر کی جو کھجیروں کی پیداوار ہوگی وہ پوری کی پوری تمہیں دے دی جائے گی بشت ہے کہ تم مدینے پر حملہ کرنے میں مکے والوں کا ساتھ دو غرض یہ کہ بارہ ہزار کی فوج نکلتی ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے مختلف وسائل سے اس کی رسول اللہ کو اطلاع ہو گئی میں پوری تفصیلوں میں جا نہیں سکتا بہرحال رسول اکرم اب مدینے کے اندر شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا طے فرماتے ہیں اور سارے مدینے والے بھی اب کی دفعہ اصرار نہیں کرتے کہ باہر نکل کر مخابلہ کرنا چاہیے لیکن روزانہ سخت سے سخت اور خطرناک سے خطرناک خبریں آ رہی, رہی تھیں اور یہ معلوم ہوا کہ دش... فلاں پھلاں دشمن قبیلے بھی آ رہے ہیں جنگ کے لیے بارہ ہزار کی تعداد مسلمانوں کی فوج اس وقت پندرہ سو سے زیادہ نہیں تھی بارہ ہزار سے مقابلہ کرنا تھا ان کے پاس مالی وسائل بھی تھے ان کے پشت پر خیبر کا بہت ہی مالدار علاقہ بھی تھا یہودی بھی تھے تو اس وقت مشورت میں رسول اللہ نے یہ معلوم کیا کہ ایران میں یہ جو سلمان فارسی کا مشورہ تھا ایران میں جب دشمن طاقتور ہو تو اپنے کیمپ کے کی اطراف خندق کھود لی جاتی ہے تاکہ غفلت کی حالت میں دشمن اس کو عبور کر کے ہمیں دن یا رات یا کسی وقت بھی ہم پر چھاپا نہ ڈالے کہاں خندق کھودنی چاہیے باقی دی وغیرہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم ایک دن گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں دو چار مدینے کے لوگوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں گھوڑا سوار اور شہر کے اطراف کے چکر لگاتے ہیں اور معلوم کیا کہ کس مقام پر شہر کی مدافعت کمزور ہے کس مقام پر ان کو قدرتی سہولتیں حاصل ہیں اور طے کیا کہ کس مقام سے کس مقام تک خندہ کھودنی چاہیے اور پھر تنمن تنمن من سے سارے مسلمان سپاہی اس کام میں لگ جاتے ہیں اور رسول اللہ کی انجینئرنگ کی مہارت وہاں کام آتی ہے بتاتے ہیں کہ کس جگہ خندق کھودنی چاہیے واقعات اتنی بہتر ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی کوئی بڑے سے بڑا جنرل مدینے میں اس مقام پر اس سے بہتر کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کر سکے گا بہت کم وقت ملا اس کے باوجود دشمن کے آنے تک یہ خندق کھود دی گئی یہ خندق کیا تھی کچھ تفصیلیں مجھے ملیں لکھا ہے کہ اتنی چوڑی تھی کہ تیزی سے دوڑنے والا گھوڑا بھی اس کو پلانگ کر عبور نہ کر سکے اور گہرائی اتنی تھی کہ اس کے اندر کوئی آدمی ہو تو وہ خود اس کو عبور نہ کر سکے انہیں کافی گہرائی دو گز تین گز میں مجھے یاد نہیں کتنی کی. اس انتظام سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دشمن آ پہنچا اس کے لیے یہ نئی چیز تھی مکے والوں کو اور ان بدویوں کو کبھی خندق کی جنگ کا سابقہ پڑا نہیں تھا اب وہ اس کے مقابلے کے لیے مجبور ہوتے ہیں تو سوائے اس دور سے تیر چلائیں اور ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے یہ خندق اس مقام پر تھی وہاں درمیان میں کچھ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی چوٹیاں تو خندق چوٹی تک آتی ہے تھوڑا سا حصہ خشکی کا یعنی بغیر خندق کا رہ جاتا ہے پھر دوبارہ خندق شرتی ہے اس طرح دو مقاموں پر مجھے ایسا نظر آیا کہ وہاں خندق نہیں کھودی گئی ہوگی اور ان چوٹیوں پر مسلمان سپاہی متعین رہتے تھے دشمن کو دیکھتے تھے ایک دن لکھا ہے کہ دشمن کا ایک سوار بہت تیزی سے آیا اور خندق کو عبور کر کے اندر آ گیا مسلمانوں کی قیات میں غالباً ایسے ہی کسی مقام پر ہوگا جس مقام پر ایک پہاڑ کی چوٹی تھی وہاں خندق نہیں تھی تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہوا اندر پھلانگ کر آ گیا مگر وہ تنے تنہا تھا مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو بھاگ جانے پر مجبور کیا وہ واپسی میں کوشش کرتا ہے کہ اس کا گھوڑا پھلانگ مار کر عبور کرے اس میں کامیاب نہیں ہوتا قانون جنگ کی ایک نئی چیز رسول اکرم کی انسانیت پروری کی ایک نئی مثال آپ کو ہمیں ملتی ہے وہ فوج کا ایک بہت ہی دشمن کی فوج کا ایک بہت ہی ممتاز افسر تھا چنانچہ وہ رسول اللہ کے پاس پیام بھیجتے ہیں کہ اس کی لاش ہمیں واپس دے دو تو ہم تم کو خون بہار ایک سو اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں رسول اللہ نے فرمایا مفت لے جاؤ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں اس سے یقیناً دشمن کے دل پر اچھا اثر پڑا ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ بعد میں ایسی ہی تدبیروں سے رسول اکرم دشمن کو نابود کرنے کی جگہ اس کو مسلمان ہونے کی یہ آمدہ کرتے ہیں غرض یہ ہے کہ خندق کی جنگ کا سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا قریش کے پاس کا اجوہا ختم ہو گیا انہوں نے خیبر سے کچھ چیزیں منگوائی وہ پہنچی مسلمانوں کے دستے ہر وقت چوکنے رہتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ ایسی آنے والی مدد کو روک لیا چھین لیا اور قریش کو اس آخری مدد سے جو مل رہی تھی محروم کر دیا آخر موسم کی خرابی کی وجہ سے قریش دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس لڑائی کو ختم کر کے مکہ واپس ہو جائے ہمارے معرف عام طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کیونکہ بہت شدید سردی ہو گئی تھی ہوا اتنی تیز اور تن چل رہی تھی کہ قریشی فوج کے جو ڈیرے تھے وہ گر گر پڑ رہے تھے ان حالات میں ابو صفیہ نے طے کیا کہ اب ہمیں واپس ہونا چاہیے لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ یہ واپسی محض موسم کی خرابی سے نہیں تھی بلکہ ایک اور وجہ سے تھی یہ جنگ ہوئی شوال کے مہینے میں اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے حرام مہینے عشور حرم کا تصور تھا جس میں وہ جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے اور ان میں سے پہلا مہینہ ہے ذیل دوسرا مہینہ ہے ذیل حجا تیسرا مہینہ ہے محرم اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا تو حرام مہینے کے کا آغاز ہو رہا تھا شوال کی آخری تاریخوں میں ابو سفیان اگر وہیں رہتا تو مکہ آنے والے بیرونی مسافروں سے جو منفیت حاصل ہوتی ہے مقامی لوگوں کو جو آج بھی ہوتی ہے کہ اجنبی لوگ مکے والوں کے گھروں میں رہتے ہیں مکے والوں سے تعلقات کی بنا پر مکے والوں کی چیزیں خریدتے ہیں مکے کے باشندوں کو منفیت ہوتی ہے تو حج کے زمانے کی جو معاشی اقتصادی نقطۂ سے آمدنی ہوتی ہے اس سے محروم نہ ہونا چاہیے ایک یہ اور دوسرے کہ حرام میں جنگ نہیں کرنی چاہیے یہ دونوں وجوہ زیادہ موثر ہوں گے بہ محض موسم کی خرابی کی۔ جو بھی ہو آخری دنوں میں قریشیوں نے ایک تدبیر اور سوچی اس میں غالباً انہیں مشورہ ملا خیبر کے یہودیوں کا چنانچہ جب خیبر کے یہودیوں کو معلوم ہوا با کہ باوجود بارہ ہزار کی فوج کے باوجود ایک مہینوں کی جنگوں کے قریشی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو ان کا سردار مدینہ آیا چھپ کر صورت حال معلوم کی اور دیکھا کہ ایک صورت ممکن ہے مسلمانوں کو شکست دینے کی وہ یہ کہ شہر مدینہ کے اندر ابھی یہودیوں کا ایک اور خبیلہ بستا ہے بنو خریضہ مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہیں اور یہ لوگ اگر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کریں اس وقت جب سامنے سے قرائشی اور ان کے ساتھی جنگ کر رہے ہیں تو مسلمان دو دشمنوں کے ہاتھوں میں گھر جائیں گے اور انہیں شکست ہو سکے گی یہ سردار بنو نذیر کا ان یہودیوں کے پاس بنو قریدا کے پاس جا کر ان کو آمادہ کرتا ہے کہ تم جنگ کرو اس کی اطلاع رسول اللہ کو ہوگی اور اس وقت آپ نے اپنی عسکری فراست اور سیاسی فراست سے اس کے توڑنے کی کوشش کی چنانچہ ایک شخص کا انتخاب کیا جو اب تک غیر مسلم تھا سب لوگ جانتے تھے کہ وہ مشرقین عرب میں سے ہے اسی زمانے میں وہ مسلمان ہوا تھا اور ابھی اس کے اسلام لانے کی خبر نہیں پھیلی تھی اس کو رسول اللہ نے معمور کیا ایک سیاسی مشن پر چنانچہ وہ پہلے بنی خریدہ کی ہاں جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اگر قریش کے لوگ آ کر تمہارے تمہارے تم سے مطالبہ کریں کہ تم بھی حملہ کرو تو اس کا اطمینان کر لو کہ اس لڑائی کے بعد قریشی تمہیں چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے کیونکہ اگر مکے والے واپس ہو گئے تم تنہے تنہا رہ جاؤ تو پھر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تم تنہا مقابلہ نہیں کر سکو گے اور یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ قریشی نہیں جائیں گے تم ان سے کچھ یرغمال کا مطالبہ کرو چند آدمی اپنے سرداروں میں سے ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہمیں اطمینان رہے کہ تم ہمیں چھوڑ کر دغا دے کر آخری وقت واپس نہیں چلے جاؤ گے کہا ہاں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو پھر وہ شخص قریش کی, کی کیمپ میں جاتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے میں تمہارا دوست ہوں فلاں ہوں. مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنی خریدہ کے یہودیوں میں اور محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ساز ہو گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ قریشی سرداروں کو حاصل کریں اور محمد کو سپورٹ کر دیں احتیاط کرنا اپنے آدمی بنی خریدا کو نہیں دینا پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کے کیمپ میں آ کر وہاں خبریں پھیلاتا ہے میں نے سنا ہے کہ بنی خریدہ کے لوگ یوں کرنے والے ہیں اور یوں کرنے والے ہیں وہ قریش کے یرغمالوں کو لے کر رسول اللہ کے سپت کرنے والے ہیں یہ خبر پھیلی ایک شخص دوڑتا ہوا رسول اللہ کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے تو رسول اللہ نے ایک بہت ہی ڈپلومیٹک انداز میں کہنا چاہیے جواب دیا لعلنا امر نا ہوں کا شاید ہم ہی نے ان کو ایسا حکم دیا ہو بنی خریدا وہاں قریش کا ایک جاسور بھی موجود تھا وہ دوڑا ہوا جاتا ہے اور ابو سفیان کو اطلاع دیتا ہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی کہا ہے کہ شاید ہم ہی نے بنی خریدہ کو ایسا حکم دیا اس طرح آپس میں پھوٹ پیدا ہو گئی جب قریش کا وقت بنی خریدہ کے پاس پہنچا تو اس نے دو مطالبے کیے ایک تو یہ کہ اپنے یرغمال ہمیں دو. دوسرا مطالبہ یہ کہ سنیچر کے دن جن نہ ہو کیونکہ سنیچر کے دن یہودی مذہبیں جنگ کرنی حرام ہے نے کہا کہ یہ سنیچر کے دن جنگ ہمارے لیے ناممکن ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارے یغمال ہمیں ملنے چاہیے ورنہ ہمیں اطمینان نہیں ہوئے گا ورد یہ کہ دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اس طرح سیاسی ذرائع سے اس حملے کا سدبا کر دیا گیا جو مسلمانوں پر آخری دن غفلت کی حالت میں مدینے کے جنوب سے بھی مدینے کے شمال سے بھی ہونے والا تھا اور اس طرح قریش کی فوج اور اس کے ساتھی ناکام ہو کر مدینے سے واپس جاتے ہیں اور اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں یہ قریش کی آخری انیشیٹیو تھی اب آئندہ انیشیٹو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم ہی فیصلہ کیا کریں گے کہ جنگ کب ہو جنگ کب ختم ہو یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے اس کے بعد میں آپ سے فتح مکہ کے حالات بیان کروں گا نماز کے بعد اگر آپ اجازت دیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ کی عسکری قیادت کس قدر اثر انگیز اور غیر معمولی تھی کہ بغیر ایک خطرہ خون بہانے کے ایک دشمن اور نہایت طاقتور شہر شہر مکہ پر مسلمان قبضہ کر لیتے ہیں اور یہی نہیں وہ مکہ باوجود مفتو ہونے کے باوجود زور سے مسلمانوں کے ماتحت بن جانے کے خلوص دل کے ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے اور ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ پھر اس میں کبھی تک ضبول نہ ہوا اس پر میں اس کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد میں اسے جاری رکھوں گا السلام علیکم و اللہ محترم و مکرم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں اپنی تقریر کا جو معبخی حصہ ہے اس کی تکمیل کی کوشش کرتا ہوں ابھی ہم نے دیکھا کہ مکے والوں نے ابتدائی دو شکستوں کے بعد یہودیوں اور دیگر لوگوں کی ترغیب دینے پر دوبارہ مدینے پر حملہ ور ہوئے جنگ خندق میں اور اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی وہ محاصرہ اٹھا کر واپس ہو گئے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشوینی فرما لی جیسا کہ ایک حدیث میں سراہ سے ذکر ہے کہ اب دشمن انیشیٹیو نہیں لے گا بلکہ انیشیٹو ہم لیں گے اس کی کیا معنی تھے رسول اکرم نے خیال فرمایا کہ اب مکے والوں کو جرت نہیں ہوگی کہ پھر مدینے پر چڑھ دوڑیں اس لیے ضرورت ہے کہ اس وقت جو سکون اور جو وقفہ ہمیں ملا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اس وقت وہ تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں جن کا تعلق براہ راست فوج سے نہیں ہے جنگ سے نہیں ہے لیکن جن کا اثر فوجی کاروائیوں پر پڑتا ہے چنانچہ اس زمانے میں ایک قحط نمودار ہوا عرب میں جس سے مکے والے بے انتہا متاثر ہو گئے یعنی مکے میں چونکہ زراعت نہیں ہوتی انہیں باہر سے درامد کرنی پڑتی تھی اور جن مقاموں میں در... سے درامد ہوتی تھی وہاں بھی قید کے آسار نمودہ تھے اور وہ بھی ان کو سامان مہیا نہیں کر سکتے تھے اس زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس کا میں ذکر کرتا ہوں جس کا اثر پڑتا ہے فوجی نقطۂ نظر سے وہ یہ کہ اس زمانے میں نجد ایک واحد علاقہ تھا جہاں کی پیداوار بچ گئی تھی خرج سالی سے اور وہاں سے غلہ برآمد ہو سکتا تھا مکے کو ایک دن مسلمانوں کی ایک فوجی دستہ فوجی ٹولی کسی مقام پر تھی اور انہوں نے ایک شخص کو مشتبہ حالات میں دیکھ کر گرفتار کیا اور اسے مدینہ لے آئے اس کو رسول اللہ شخصن پہچانتے تھے کہ وہ نشت کا ایک بہت بڑا سردار ہے سمامہ ابن وسال اس کا نام ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے وہ مکہ آیا تھا اور رسول اللہ نے حزب عادت اس کو بھی تبلیغ اسلام کی تھی تو اس نے دھمکی دی تھی اے محمد چپ رہے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا کچھ اس طرح کے واقعات پیش آ چکے تھے اور اب وہی شخص گرفتار ہو کر مدینہ لایا جاتا ہے حزب معمول اسے قتل کرنا اس سے انتخاب لینا اس کا کوئی سوال نہیں ہے رسول اللہ اسے کہتے ہیں کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو اپنی بے دینی کو بت پرستی کو اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے مخلوقوں کو چھوڑ کر تیرے بنانے والے خدا کی عبادت نہیں کرے گا اس کا جواب دلچسپ ہے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے شدیا مال کی ضرورت ہے تو مانگ جتنا کہو میں دینے کے لیے تیار ہوں میں مالدار آدمی ہوں اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتے چاہتا ہے تو میں زو دم ہوں ایک عربی لفظ جس کے لفظی معنی ہے خون والا بظاہر اس کے معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ میں قتل کیے جانے کا مستحق ہوں میں خون بہا چکا ہوں غالباً کسی مسلمان کو اس نے قتل کیا تھا اور اب وہ سمجھتا ہے کہ میں حساس کا مستحق ہوں چاہے تو مجھے قتل کیا جا سکتا ہے مگر پہلا جواب اس کا یہی تھا کہ جتنا فی مانگتے ہو مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں اس پر گفتگو ختم ہو جاتی ہے اور رسول اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کو مسجد میں ایک ستون پر رسیوں سے باندھ ڈالو تاکہ دن بھر وہ ہمیں دیکھے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہماری نماز کو اور ہماری عام زندگی کو اسے کھلایا پلایا بھی جاتا تھا چنانچہ لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی دس آدمیوں کے برابر خوراک کھاتا تھا مگر اسے دیا جاتا تھا اسے بھوکا نہیں مارا گیا اسے انسانی ضرورتوں کے لیے بھی یقیناً کھولا جاتا ہوگا وہ جائے نکلے پھر اسے واپس لا کر باندھ ہر نماز کے وقت رسول اللہ اس کے پاس سے گزرتے اور اسے کہتے اسلام لا وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا اگر فدیا مانگتے ہو تو مانگو جتنا کہو میں دینے تیار ہوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں خون والا شخص ہوں کئی دن اس طرح گزر گئے آخر اسی طرح کے ایک جواب کو دوبارہ سے بارہ دسویں بار یا بیسویں بار سن کر رسول اللہ اسے فرماتے ہیں جو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یہ اس کے لیے غیر متوقع چیز تھی جو چیز اس کو تلوار کے زور سے اس کو رام نہ کر سکی اس لطف اور مہربانی نے اس کو پگلا دیا مرضی سے نکلتا ہے قریب ہی ایک کنویں پر جا کر غسل کرتا ہے اور واپس دوبارہ مسجد کے اندر آ کر اپنے وطن کو جانے کے دوبارہ مسجد کے اندر آ کر رسول اللہ کے سامنے کہتا ہے شد اللہ محمد رسول اللہ اور یہ جملہ بھی اضافہ کرتا ہے اب سے چند مہین منٹ پہلے تک دنیا کا وہ شخص جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا وہ تم تھے لیکن اب دنیا کا وہ شو جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ تم ہی ہو اس کے بعد اس نے کہا میں اس سلسلے میں اس کا اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں فوجی نقطے نظر سے جو واقعہ پیش آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ملک سے مکے والوں کو غلے کی برامت ہوتی ہے خدا کی قسم جب تک آپ مجھے اس سے نہ روکیں اب ایک دانہ بھی غلے کا نر سے مکہ نہیں بھیجا جائے گا اس سے مکے کی معاشی حالت اور بھی خراب ہو گئی آخر مکے والے مجبور ہوئے کہ بہت ہی اپنے دل میں ذلت محسوس کرتے ہوئے ادب کے ساتھ مدینے کو ایک وفد بھیجیں اور التجا کریں اے محمد تم ہمیشہ نیکی اور مہربانی اور لطف کی تعلیم دیتے رہے ہو اب اپنے ہم شہریوں ہم وطنوں پر بھی رحم کرو ہم بھوک کے مارے مرے جا رہے ہیں رسول اللہ فوراً سماج نے اُسال کو خط بھیجواتے ہیں کہ وہ بندش جو غلہ بھیجنے کی تھی وہ اٹھا لی جائے اس کا اثر مکے والوں کے دل پر پڑنا چاہیے جو رسول اللہ کا مقصد تھا کہ ان کو اسلام کی طرف مائل کریں اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کی جاتی ہے ایک اور کام مدینے سے پانچ سو اشرفیاں جو ایک بڑی رقم تھی جو آج بھی بڑی رقم سمجھی جا سکتی ہے مکے کو بھیجتے ہیں وہاں کے فقرا اور غربا کی امداد کے لیے قید کے زمانے میں سامان کی غلے کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں غریب لوگ بس میں اپنے نہیں پاتے کہ کچھ چیز خرید سکیں تو پانچ سو اشرفیاں مکے کے سردار ابو سفیان کو بھیجتے ہیں کہ غربا کی امداد کے لیے میں بھیج رہا ہوں وہ الفاظ جو تاریخ میں لکھے ہیں وہ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلانا مگر بہرحال اس کو بھی نہیں ہوتی کہ رقم کو واپس کرے بہرحال ان مختلف چیزوں کو اور بھی ایسے واقعات پیش آئے اس کا مجموعی اثر مکے والوں پر یہ پڑا کہ وہ اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو اپنا دشمن کی جگہ ایک مخفی انداز میں اسے فخر ہی کرنے لگے ہمارے شہر کا آدمی اب بادشاہ بن رہا ہے طاقتور ہوتا جا رہا ہے ابھی اس کے اظہار کی, کی انہیں ضرورت نہیں تھی بعد میں اس کا کھلا کھلا اظہار بھی کریں گے لیکن یہ تھی اسلام کی طرف میلان کی فطری اور اندرونی کیفیت اور اس طرح مکے والوں کا اگر مسلمانوں پر حملہ کریں تو رزسٹینس اس کا کوئی امکان نہ ہو مکے والے کا ہم اس سے کیوں مقابلہ کریں وہ تو ہمیں مصیبت کی وقت مدد دیتا ہے ہم اس سے کیوں جنگ کریں ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے برخلاف کیونکہ اس وقت تک جب کبھی کسی مقام پر آپ جاتے جنگ کے لیے تو اسے مکھی رکھتے تاکہ دشمن کو پتہ چلے اس وقت کُلم کھلا اعلام آپ اعلان فرماتے ہیں ہر جگہ اس کی اطلاع بھجواتے ہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں مکہ جا رہا ہوں البتہ حج کو نہیں عمرے کے لیے کہ حج سے ایک مہینہ پہلے وہاں جاؤں تاکہ کوئی اور دشواریاں وہاں پیدا نہ ہوں راستے میں اطلاع ملی کہ قریش کا ایک حلیف قبیلہ احادیش وہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ مکہ جا کر مکے والوں کا ساتھ دے اور اگر آن حضرت مکے پر حملہ کریں تو وہ اپنے حلیف مکیوں کی مدد کرے اطلاع کو راستے ہی میں مل گئے رسول اکرم فوراً اپنی فوجی کمیٹی مشاورتی کمیٹی کو طلب فرماتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم پہلے اس قبیلے پر حملہ کریں اسے لوٹیں اسے شکست اسے نست و نابود کر دیں تاکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے مکہ وہ اس مدد سے استفادہ نہ کرنے پائے تبو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ ہم حج کا اعلان کر کے نکلے ہیں لہذا ہمیں نہیں چاہیے کہ حج کے برخلاف کوئی کام کریں جنگ کریں خدا ہماری مدد کرے گا ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے اس رائے کو رسول اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں مکے کا جو جغرافی صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ جدے سے تھوڑی دور تک کھلے میدان ہیں اس کے بعد بلند پہاڑ اور تنگ درے پہاڑوں کے درمیان کے راستے یہ وہاں پائے جاتے ہیں مکے تک مکے سے آگے تک اس مقام پر جہاں یہ فوجی نقطہ نظر سے اہم خدرتی دشواریاں شروع ہو رہی تھیں اس مقام کا نام ہے حدیبیہ اور اسے آج کل شمیسی کے نام سے ریاد کیا جاتا ہے وہاں پہنچے تھے کہ مکے والے یہ سن کر کے رسول اللہ فوج لے کر آ رہے ہیں لہذا وہ مقابلے کے لیے آتے ہیں حدیبیہ پر پہنچتے ہیں ایک چھوٹی چیز چیز ابھی یاد آئی مجھے فوجی نقطہ نظر سے دلچسپ ہے جب مدینے سے رسول اللہ نکلے اور مقصد تھا کہ عمرہ کریں تو سپاہیوں سے کہا کہ کوئی شخص ساتھ ہتھیار نہ لے بجر اس ہتھیار کے حالت امن میں بھی ہر شخص اپنے ساتھ لیتا ہے یعنی ایک تلوار وہ جنگ کے لیے نہیں ہوتی وہ ایک قدرتی حفاظتی تدبیر ہے کہ ہر شخص کے پاس اس کی اس کی تلوار رہے تھوڑی دور پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے صاحب سے مشورہ فرمایا ہم جا رہے ہیں دشمن کے ملک کو ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے لیکن اگر دشمن آغاز کرے تو کیا ہوگا آخر مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ مدینے سے فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ منگوا لیا جائے وہ بند رہے فوج میں ہمراہ ضرورت پر اسے کام لیا جائے گا ورنہ وہ بند رہے گا بہرحال حدیبیہ پہنچتے ہیں اور اپنا ایک سفیر مسلمان مکہ بھیجتے ہیں لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے تمہارے شہری مندر کا احترام کرنے کے لیے یعنی کعبہ ہم آ رہے ہیں اس وقت تک کہنا چاہیے کہ کعبہ مسلمانوں کا کعبہ نہیں تھا گت پرستی کا مرکز تھا حضرت عثمان اس, اس, اس کام کے لیے بھیجے گئے ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ نے حضرت عمر کو بھیجنا چاہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا میں نے کل کے یا اس سے پہلے کے لیکچر میں کہا تھا کہ مکے میں شہری مملکت کا دستور یہ تھا کہ ہر کام کے لیے ایک عہدیدار ہو ایک عدالت کا وزیر ایک فلاں کا وزیر حضرت عمر تھے مکہ میں سفارت کے کام انجام دینے والے یعنی وزیر خارجہ رسول اللہ کا تصور یہ نظر آتا ہے کہ مکہ میرا ہی ملک ہے اور میں ایک حکومت قائم کرتا ہوں جو مکہ میں نہیں ہے لیکن دی وہ مکے کی حکومت ہے لہذا مکہ کے جو وزیر بھی مسلمان ہو چکے تھے ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا جائے اس لحاظ سے حضرت عمر رسول اللہ کے وزیر خارجہ رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وزیر خارجہ کو بھیجا جائے بطور سفیر کے مکے سے گفت شنید کرنے کے لیے حضرت ہیں کہ مکہ والے میرے جان کے دشمن ہیں. خوف ہے کہ میں ماں جاؤں تو وہ مجھے مار ڈالیں گے کیونکہ میں ان کا سب سے سخت دشمن رہا ہوں جب سے مسلمان ہوا ہوں حضرت عثمان کو بھیجا جائے کیونکہ بنی امیہ کے لوگ اب تک مکے ہی میں ہیں مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ بنی امیہ کے آدمی ہیں غالباً ان کے ساتھ نسبتاً زیادہ نرم سلوک ہوگا جو جی حضور کو پسند آتی ہے تو بھیجتے ہیں لیکن انہیں وہاں قید کر دیا جاتا ہے اور خبر پھیلتی ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا یہ اطلاع مسلمانوں کے کیمپ میں آتی ہے تو رسول اللہ اس وقت مجبور ہو کر جنگ کا انتظام فرماتے ہیں اور سارے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ آئے تو تھے ہم حج کے لیے عمرے کے لیے لیکن دشمن نے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا ہے لہذا اس کا انتخام لینے کے لیے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی لہذا بیعت کرو کہ جان کا کے نکلنے تک خون کا آخری خطرہ رہنے تک ہم دشمن سے جنگ کریں گے یہ ہے بیعت رضوان ایک درخت کے نیچے رسول اللہ نے سب لوگوں سے بیعت لی اور وہ درخت اتنا مقدس ہو گیا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا اس یوبا کا تحت جرا ایک ذہلی بات دائیدر... کے طور پر رکھ کہ رسول اللہ کے بعد مسلمانوں میں وہ درخت بہت مخدس مقدس بن گیا اکثر لوگ جو بیمار ہوتے وہاں جا کے اس درخت کے سائے میں بیٹھتے اور تندرست ہو جاتے کم از مشہور یہی ہوا نتیجہ یہ تھا کہ بے شمار لوگ اس درخت کی تقریباً پوجا کرنے لگے حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے وہ درخت کو کاٹ کر غائب کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے نہ کہ اللہ کی ایک مخلوق ایک درخت سے چاہے وہ کتنا ہی مقدس درخت ہونا یہ تھی اسلامی پالیسی کے رسول اللہ کے آثار سے بھی آثار مبارکہ سے بھی اگر اسلام کے اصول کی کبھی خلاف ورزی ہونے کا خطرہ پیدا ہو جا جائے, جائے تو اسے دور کر دیا جائے, جائے۔ بہرحال رسول اللہ بیس لیتے ہیں سارے مسلمانوں سے جو فوج میں تھے کہ ہم دشمن سے جنگ کریں اس کی اطلاع مکے کو ہوتی ہے گھبراتے ہیں وہ پہلے ایک شخص کو بھیجتے ہیں جو اہل مکہ کا نہیں تھا بلکہ اس قبیلے کا آدمی تھا جو ان کا مکے والوں کا حلیف تھا جس کی طرف رسول اللہ جانا چاہتے تھے جو مکہ پہنچ چکا تھا مکے والوں کی طرف سے بطور کے مسلمانوں کے کی کیمپ میں آتا ہے ایک اجڑ بدی لیکن جناز رسول اللہ نے اپنی فوج کے لوگوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو وہ جانور بتاؤ جو ہم عمرے کے زمانے میں مکے میں قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں تاکہ اسے دیکھ کر اسے یقین ہو جائے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ پر امن مقصد دینی مقصد عمرہ حج کرنے کے لیے آئے شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں قربانی کے جانوروں کو مختلف ذرائع سے نمایاں کیا جاتا تھا مثلا اس کے ان کے گلے میں جوتیوں وغیرہ کا ہار ڈالتے تھے ان کے کانوں کو کچھ زخمی کر دیتے تھے کہ اس سے خون بہتا ہو کچھ اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں پائی جاتی تھیں اسے بعد میں اسلام نے بند کر دیا لیکن اس وقت تک وہ رواج مسلمانوں میں بھی تھا ایسے جانور جب اس شخص نے دیکھے تو بغیر کسی مزید گفتگو کے صرف یہ سن کر کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں مکہ واپس جاتا ہے اور مکے والوں سے کہتا ہے کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا کیونکہ وہ حج کے لیے آئے ہیں تو اس دھمکی کا بھی اثر پڑا بالآخر مکے والے ایک شخص کو روانہ کرتے ہیں جو رسول اللہ کا, آ, کا تعالیٰ ہے رسول اللہ کی بیوی حضرت سودا کا بہت قریبی رشتہ دار شزاد بھائی ایک عقل مند آدمی تھا بہت سنجیدہ آدمی وہ آتا ہے گفت و شنید کرتا ہے اور بالآخر صلاح کی شرطیں طے ہو جاتی ہیں ان شرطوں کے طے ہونے کی وجہ میں آپ سے ارض کرنا چاہتا ہوں وہ شرطیں تھیں مسلمانوں کے لیے بظاہر خلاف مثلاََ یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ دس سال تک جو ہمیں سلح کی حالت رہے گی اس اصنا میں اگر کوئی مدینے والا مسلمان اپنا ملک چھوڑ کر مکہ آئے مکے میں پناہ گزین ہو جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے اس کے برخلاف اگر کوئی مکی شخص رسول اللہ کے پاس پہنچے اور ہم کارباہ کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے ایکسٹرا کے طور پر ہمیں واپس کر دیں اس طرح کی کچھ شرطیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ہتک مسلمانوں کے لیے توہین اور ان کی کمزوری دکھانے والے چیزیں تھیں اس کے باوجود اسے رسول اللہ قبول فرماتے ہیں کیوں اولاً رسول اللہ کا ایک خول ہے میں اس وقت یہاں جس غرض کے لیے آیا ہوں وہ کیا غرض ہے وہ نہیں کہتے جس غرض کے لیے آیا ہوں اس کے حصول کے لیے مکے والے مجھ سے جو بھی مانگیں گے وہ دینے کے لیے تیار یعنی آپ طے کر کے آئے تھے کہ جو بھی شرط ہوں ان شرطوں کو قبول کیا جائے اور مکے والوں سے صلح کی جائے ہمارے مشہور فقی سرخی شمس الما سرخی اپنی دو کتابوں میں ایک ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں جو نہ میں نے مسلمانوں کی فوجی کتابوں میں پڑھی نہ سیرت النبی کی کتابوں میں فقا کی ایک کتاب میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بظاہر جو دب کر سلا کی کیوں کی وہ لکھتے ہیں جغرافیہ پر نظر ڈالو مدینہ یہاں ہے خیبر مدینہ کے شمال میں مکہ مدینہ کے جنوب ہیں مدینہ دو دشمنوں کے مابین ہیں خیبر سے بھی مسلمانوں کی جنگ ہے مکے سے بھی مسلمانوں کی جنگ ہے فریض کمانڈر کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں رسول اللہ نے طے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک فریق سلح کر لی جائے اور اس کو بچھڑا دیا جائے اس کی حلیف سے اور دوسرا فریق جب تنہا ہو جائے گا تو اس سے ہم نہیں بڑھ سکیں گے ان حالات میں آپ تشریف لاتے ہیں یہ طے کر کے کہ فریق مقابل جو بھی شرط مانگے اسے ہم منظور کریں انتخاب کا سوال ہے کیا خیبر والوں سے کرے ہیں یا مکے والوں سے داستان طویل ہے خیبر والوں سے کا کوئی امکان نہیں تھا بنی نظیر کے یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تھا ان کی اولین شرط یہ ہوگی کہ ہمیں دوبارہ مدینہ آنے دیا جائے وہ مالدار تھے انہیں کچھ رقم پیش کی جائے تو ان کے لیے کوئی چارٹ اس میں تھی نہیں وغیرہ وغیرہ اس کے برخلاف مکے والے رسول اللہ کے اور مہاجرین مکہ کے خریبی رشتہ دار تھے اور ایک ان کا بھائی بھتیجا چچا فلاں سب رشتہ داری تھی اس لیے ان رشتہ داروں کو بچانا زیادہ مناسب تھا بہ نسبت کے کے یہودیوں کو بچا کر مکے والوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا جائے اسی طرح مکے والے پہلے کی تین جنگوں میں بدر عہد اور خندق میں شکستیں کھا کر بے بس ہو کر مجبور تھے ان کی مالی حالت خراب ہو چکی تھی ان کی تجارت کی کسات بازی تھی لہٰذا وہ آسانی کے ساتھ مسلمانوں سے صلاح کرنے پر آمادہ ہو سکتی تھی وغیرہ وغیرہ میں ان تصویروں میں جاؤں گا میں بہرحال ان مختلف وجوہ سے مکے والے مسلمانوں سے صلاح کرنے کے لیے دل سے آمادہ تھے رسول اللہ کی وہ تدبیریں کہ ان کا دل مہلیا جائے ان کے خیض کے زمانے میں ان کی مدد کی جائے فلاں ان سب وجوہ سے انہوں نے ایک شرط تو لگائی اپنی بڑائی دکھانے کے لیے دنیا سے کہنے کے لیے کہ ہم نے دب کر صلاح نہیں کی بلکہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دم کر دب کر ہم سے صلاح کی ہے انہوں نے باقی سب شرطیں قبول کر لی ان شرطوں کا مطالعہ کیجئے تو اس میں ایک شرط نظر آتی ہے آدھی شطر میں لا اسلال ولا اغلاد اس کے کیا مانے ہیں لفظی معنی یہ ہے کہ نہ ہتھیار کو اس کے میان سے نکالا جائے گا اس لال اور نہ اقلال یعنی دھوکہ بازی کی جائے گی جس کے معنی یہ تھے کہ مکے والے اور مسلمان دونوں اب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ اور جنگ نہیں کریں گے ایک چیز اور چھپ کر بھی اپنی خلاف اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے دوسرے الفاظ میں یہ وائدہ تھا مکے والوں کا کہ اگر مسلمانوں کی جنگ کسی تیسرے فریق سے ہو تو وہ غیر جانبدار رہیں مسلمانوں کے خلاف غداری اور دغابادی نہ کریں دوسرے الفاظ میں یہ مکے والوں کو خیبر والوں سے توڑ دینے کی شرط تھی اور اس میں آپ کامیاب ہو گئے اس شرط پر آپ باقی ساری شرطوں کو منظور کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ دس سال تک ہمیں صلاح رہے گی یہ بھی کہتے ہیں کہ مکے کے کاروان اور قافلے مدینے سے گزر سکیں گے تجارت کر سکیں گے وغیرہ ان کی ساری مومان کی شرطیں قبول کی جاتی ہیں اس شرط پر کہ آئندہ وہ جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے اور مسلمان کسی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں یہ شرطیں طے ہو گئیں رسول اللہ نے بجائے مکہ جانے کے بہت ہی دلشکنی کی حالت میں اپنے کو محسوس کرنے والے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہیں ہُدیا میں اپنا عمراؤنہ وہ ہوئے مگر رسول اللہ کا حکم تھا بہرحال وہ اس کو انجام دیتے ہیں اور پھر مدینہ واپس ہو جاتے ہیں اس کے, دو ہفتے کے بعد میں ہوں اس کے دو ہفتے کے بعد میں مدینہ پہنچنے کے دو ہفتے کے بعد خیبر پر حملہ کیا جاتا ہے اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے جو مسلمانوں کا شدید ترین سخت ترین دشمن یا دو دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا اس پر صرف دو ہفتے کے بعد قبضہ ہو جاتا ہے اس قبضے کے سلسلے میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ تفصیلیں نہیں دوں گا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی فوج میں چودہ سو سپاہی تھے اور ہمارے مورخوں کے بیان کے مطابق خیبر میں بیس ہزار لڑ سکنے کے قابل سپاہی موجود تھے پندرہ سو نے بیس ہزار سے مقابلہ کیا ان کے ملک پر دو چار ہی دن کے اندر قبضہ کر لیا اور اس طرح اس خطرے کا جو مسلمانوں کے لیے بن سکتا تھا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا مکے والوں سے جو معاہدہ ہوا تھا ہدے میں اس میں شرط یہ بھی تھی کہ ان دونوں فریقوں کے علاوہ اور لوگ بھی چاہیں تو ذیلی طور پر اس معاہدے میں شریک ہو سکتے ہیں چنانچہ جس قبیلے کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ مکے والوں کے حلیف سے انہوں نے کہا ہم مکے والوں کی طرف سے انہی شرطوں پر اس معاہدے میں شریک ہوتے ہیں ایک اور قبیلہ خزا کا تھا اس نے کہا ہم محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں شریک ہوتے ہیں اور ان دونوں میں آپس میں لڑائی تھی حادث کے قبیلے میں اور خزا کے قبیلے میں شروع میں تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا لیکن ایک دن کہتے ہیں کہ قبیلے خزاع میں اور بنو کنانہ میں ایک بات پر جھگڑا ہوا کسی شخص نے رسول اللہ کو گالی دی اور دوسرے قبیلے خزا کے خزاء کے لوگوں برداشت نہ کر سکے اس کو قتل کر دیا اس کے قتل کے جواب میں انہوں نے ان لوگوں پر حملہ کیا ان کے کی کچھ آدمی قتل کیا اور اس طرح یہ واقعہ ایک خاص مقام کا ہو کر رہ جاتا اگر ایک دوسرا واقعہ پیش نہ آتا مکے والوں کو اطلاع ملیے کہ کنانہ جو ان کے حلیف ہیں ان میں اور خزا میں جو مسلمانوں کے حلیف ہیں جنگ چھڑ گئی ہے تو وہ چھپ کر آتے ہیں بھید بدل کر آتے ہیں رات کو آتے ہیں نقاب ڈال کر آتے ہیں اور خدا والوں پر حملہ کر کے وہاں قتل خون ریزی کرتے ہیں اور انہیں ہتھیار بھی دیتے ہیں اس کی اطلاع خدا والے مدینہ پہنچاتے ہیں اور اس کا ایک لفظ دلچسپ ہے جس وقت ہم سجدہ اور رکوع کی حالت میں تھے ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ خزا میں بہت سے لوگ مسلمان بھی تھے مسلمانوں کا اب ہاتھ کھل گیا مکے والوں پر حملہ کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو کیا کریں قزا کے وف سے آپ فرماتے ہیں یہ دیکھو سامنے جو بادل جا رہا ہے اور جس کی گڑگڑاہٹ تم نے ابھی سنی وہ تمہاری فتح کی خوشخبری سنا رہا ہے ایک بہت ہی خاص انداز میں ان کا دلجوئی بھی کرتے ہیں کہ تمہیں فتح ہوگی اور کوئی چیز نہیں بتاتی کہ کیا ہوگا قبیلہ خوش ہو کر مطمئن ہو کر واپس جاتا ہے توقع کرتا ہے کہ جل مسلمان مکہ والوں پر حملہ کریں گے مدینے میں رسول اکرم ان سارے مقاموں پر جو راستے تھے جہاں سے لوگ گزرتے تھے معین کرتے ہیں کہ کوئی شخص نہ باہر کا اندر آئے نہ اندر کا باہر جائے ناکہ بندی اتنی مکمل کہ ایک دو واقعات پیش بھی آئے لوگ چھپ کر وہاں جانے کی لوگوں نے کوشش کی گرفتار ہو گئے اور ان سے جو خطرہ ہو سکتا تھا کہ مدینے کی تیاروں کی اطلاع مکے والوں تک پہنچ جائے وہ اس کا انسداد ہو سکا دوسری چیز رسول اللہ نے مدینے میں یہ کی لوگوں سے کہا ایک بہت بڑی مہم پیش آئی ہے اس کے لیے تیاریاں کرو کہاں جائیں گے کسی کو نہیں کہتے اس رازداری کی حد یہ ہے ایک دن حضرت ابو رسول اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اپنی بیٹی سے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں بیٹی تیاری تو بڑی جنکی ہو رہی ہے رسول اللہ کہاں جانے والے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی بیوی تھی کہتے ہیں ابا جان مجھے نہیں معلوم ممکن ہے شام کو جا رہے ہوں ممکن ہے یمن کو جا رہے ہوں مجھے کچھ پتا نہیں مگر حضرت ابو بکر پر رسول اللہ کو اعتماد تھا گزرے میں رسول اللہ آتے ہیں اور اس گفتگو کے کچھ الفاظ سن کر کہتے ہیں میں مکہ جانا چاہتا ہوں لیکن اسے رات رکھنا اس کے بعد ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں جس پر فوجی ماہرین بتائیں گے کہ کتنی مؤثر کتنی اہم تدبیر تھی مسلمانوں کے اس وقت بہت سے حلیف تھے اور ہر جنگ میں ہر حلیف ایک فوجی جماعت کنٹیجنٹ کے طور پر والنٹیئر پر مشتمل بھیجا کرتا تھا عام طور پر وہ لوگ مدینہ آتے اور مدینے سے ساری اسلامی فوج مدینہ کے سپاہی بھی اور باہر سے آئے ہوئے مسلمان قبائل کے سپاہی بھی منزل مقصود کو روانہ ہوتے تھے اب کی دفعہ وہ نہیں کیا گیا راج میں سارے حلیف قبائل کو ایک اطلاع بھیجی گئی کہ تمہارا سردار مدینہ آئے سے کچھ کہنا رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں ان سے راج میں یہ کہا جاتا ہے ہر ہر شخص کو فردن فردن علاحدہ علاحدہ ایک بڑی مہم درپیش ہے اسے بھی نہیں بتاتے یہ کہ کہاں کی تیار رہو اپنے کنٹینجنٹس کے ساتھ تاکہ ایک منٹ کی نوٹس پر تم ہمارے ساتھ چل پڑو اور مدینہ نہ آنا ہم تمہارے علاقہ سے گزریں گے اور تمہاری فوج کو اپنے میں رہ لیں گے حس بہو بہت سے لوگ تیار تھے اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں ایک بڑے بہت بڑے صحابی شاید حضیفہ ابن لیمان ہیں ان کی حدیث بخاری میں ہے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے رسول اللہ نکلتے ہیں تو مکہ جو جنوب ہے جنوب میں جنوب, جنوب کی طرف نہیں جاتے ہیں شمال کی طرف جاتے ہیں گمان ہوتا ہے کہ بیزنٹائن امپائر سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے خبیلے کی, کی کنٹینجنٹ کو لے کر شمال مشرق کو جاتے ہیں پھر جنوب مغرب کو پھر فلاں زگ زگ طور سے ایسا سفر کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں جا رہے ہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ مدینے کے دامن میں پہاڑیوں کے دامن میں جو ہمارا آخری کیمپ ہوا وہاں پہنچنے تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں اس رازداری کے ساتھ مسلمانوں کی دس ہزار کی فوج زمانے کے لیے مشان تعداد تھی جو چھپ کر نہیں رہ سکتی تھی اس کی اطلاع مکے والوں کو نہیں ہوتی ہے جب عام طور پر مسلمان سفر کرتے تھے تو سپاہیوں کو حکم ہوتا تھا کہ آگ نہ جلائے دشمن کو پتا چل جائے گا اس دن حکم دیا جاتا ہے کہ عام طور پر جو چولا رہتا ہے کہ چار چار پانچ پانچ سپاہی مل کر مشترکہ غذا تیار کریں ایسا نہ ہو ہر ہر سپاہی اپنی علاحدہ آگ جلائے اپنا علاحدہ چولا بنائے بجائے دس ہزار فوج میں دو ہزار چولوں کے دس ہزار چولہے جلتے ہیں ابو سفیان جو مکے کا سردار ہے وہ توقع کر رہا ہے کہ مسلمان حملہ کریں گے اس کے دل میں چور ہے وہ حملہ کر چکا تھا قبیل خدا روزانہ مغرب کو رات کو شہر مکہ کی پہاڑیوں پر چڑھتا اور ادھر ادھر نظر ڈالتا کہ دشمن اگر آ ہو تو ذرا دور ہی سے اس کی اطلاع ہو جائے اس دن اس نے دیکھا کہ دس ہزار چولے جل رہے یعنی پچاس ہزار کی فوج آئی ہوئی ہے یہ کہاں سے آئے ہیں کون ہے جس کے پاس پچاس ہزار کی فوج اس کے چھٹکے چھوٹ جاتے ہیں مگر معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ پہاڑی سے اترتا ہے کیمپ کی طرف چوری سے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہے تاکہ ممکن ہے اتفاقاً کوئی شخص مل جائے جو بتائے کہ یہ کون لوگ ہیں مسلمانوں کی فوج کا فائدہ تھا کہ کیمپ کرنے کے بعد بھی چپ نہیں رہتے پیٹرول بھیجتے تھے کہ گشت کرتے رہیں تاکہ اگر کوئی دشمن چھپ کر حملہ کر رہا ہو تو اس کا سدباپ کیا جا سکے ایسے ایک پیٹرول کے ہاتھ میں ابو سفیان پڑتا ہے اسے گرفتار کر لیتے ہیں شہر مکہ کا بادشاہ ہے شہر مکہ کا سپا سالار ہے مکے والوں کو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ دشمن آیا ہوا موجود ہے اسے گرفتار کر کے رسول اللہ کے پاس لاتے ہیں تفصیلوں بغیر یہ کہوں گا کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بہت ہی اچھے برتاؤ کے ساتھ اپنے پاس رکھو لیکن جانے نہ دو اس کی حفاظت کرو صبح کو رسول اللہ حکم دیتے ہیں اپنی فوج کو کہ شہر مکہ کی اندر داخل ہو جا فرمائیں کہ شہر مکہ کو مسلمانوں کے حملے کی اطلاع نہیں ہے شہر مکہ کا سردار غیر موجود ہے تاکہ وہ ہدایت دے سکے کہ کون لوگ کیا انتظامات کریں رسول اللہ اپنی فوج کے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہیں کہ ابو سفیان کو فلا مقام پر اپنے ساتھ لیے ہوئے کھڑے ہوئے رہو تاکہ وہ دیکھے کہ مسلمانوں کی فوج کتنی بڑی ہے دس ہزار کی فوج گزرتی ہے ہر گروہ کے گزرنے پر اسے بتایا جاتا ہے یہ فلاں قبیلہ ہے یہ فلاں قبیلہ ہے بالاخر رسول اللہ کی اپنی سواری یہاں پہنچتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے حضرت عباس اسے کہتے ہیں کہ یہ ہیں رسول اللہ تو وہ کہتا ہے تیرا بھتیجہ تو باقی بادشاہ بن گیا ہے اس کی اتنی بڑی قوت کہ بیزنٹائن امپائر بھی اسے ڈرنے لگی ہیں رسول اللہ جب گزرتے ہیں تو اس کو حکم دیتے ہیں کہ ابو سفیان کو چھوڑ دو یہ بھی ایک عجیب و قریب چیز تھی ابو سفیان ان حالات میں فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ بےکار ہے کیونکہ مسلمانوں کی سو شہر میں داخل ہو چکی ہے اگر میں حکم بھی دوں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے اور پھر جو فوج شہر میں داخل ہو رہی تھی اس نے رسول اللہ کے حکم سے چلا چلا کر ہر گلی میں یہ کہنا شروع کیا جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ امن میں رہے گا جو شخص اپنے گھر کے اندر رہے گلیوں میں نہ آئے وہ امن میں رہے گا جو شخص خانہ کعبہ کی مسجد کے اندر چلا جائے گا وہ امن میں رہے گا اور جو شخص ابو سفیان کی گھر میں جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا اب لوگوں کو ایک انٹرویو ہوئی یہ کیا بات ہے کہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا اس کنفیوژن میں کنفیوژن کا اضافہ ہی ہوتا ہے ان حالات میں ابو سفیان اپنے مکان میں آتا ہے اپنی بیوی جو رات بھر اس کے انتظار میں تھی اس سے ملاقات کہتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد دس ہزار کی فوج کے ساتھ آیا ہے مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کی داڑی پکڑ کے تماچے لگاتی ہے تیری کی وجہ سے ہوا ہے کچھ اس طرح کے واقعات وہاں پیش آئے شہر پر میں داخلہ اور قبضے کے بعد رسول اللہ ایک نئے شخص کو ڈھونڈورا ڈونڈ, پیٹنے کے لیے بھیجتے ہیں جو اعلان کرتا ہے کہ رسول اللہ تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہر مکے والے کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کی مسجد کے اندر جمع ہو جائے لوگ آئے دلوں میں دہشت معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں غالباً ظہر کی نماز کا ذکر ہے رسول اللہ حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ اذان دو اس دن وہ خان کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر اپنی اذان شروع کرتے ہیں حاضرین میں بہت سے مکے کے غیر مسلم مشرقین موجود ہیں ان میں سے ایک شخص اتاب ابن اسید جو بڑے سخت اسلام کے دشمن اور ابھی غیر مسلم ہی وہ وہاں موجود تھے اس آواز کو سن کر اپنے ایک دوست سے جو ان کے بازوں بیٹھا ہوا کانا پوسی کرتے ہوئے ہی کہتے ہیں اللہ کا شکر میرا واپ مر چکا ہے ورنہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کالا گدھا خانے کعبہ پر اللہ کے گھر پر چڑھ کر یہ ہیگے لگائے گدھے کی طرح سے آبادیں دے اسے ایک کے لئے میں روکتا ہوں اذان کے بعد نماز ہوتی ہے نماز کے بعد رسول اللہ مکے والوں کی طرف مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں انہیں ساری چیزیں یاد آ گئے بیس سالہ فتنا انگیری اور فساد وغیرہ وہ شرم سے سر جھکاتے ہیں اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تو ایک شریف ہے ایک شریف زیادہ ہے تو شرافت ہی کرے گا اس پر رسول اللہ کا جواب یہ تھا جو تاریخ عالم میں میں لافانی لاسانی چیز کہتا ہوں ان کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم پر اب کوئی ذمہ داری نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو خبر اس کے کہ میں آگے بڑھوں اس کے فوری اثرات بتاؤں ایک چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں اگر رسول اللہ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے کہ سارے مکے والوں کا قتل عام کر دیا جائے آپ کے پاس اس کے وسائل موجود تھے شہر پر قبضہ ہو چکا تھا فوج موجود تھی اس حکم کی تعمیر فورن ہو سکتی تھی آپ نے نہیں کیا اسی طرح آپ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے کہ سارے مکے والوں کو غلام بنا لیا جائے وہ بھی آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا کم از کم ان کا سارا مال ہی لوٹ لیا جائے یہ بھی نہیں کیا کہا تو یہ کہا تم پر کوئی ذمہ داری نہیں جا تم سب آزاد ہو وہی اطاب ابن اسید ابھی دو منٹ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ کالا گدا خانے کا وہ اپنے آپ کو تحمل کرنے کے قابل نہیں تھا ایک اچھل پڑتا ہے رسول کے سامنے آ کر کہتا ہے میں اطاب ابن اشید ہوں شد اللہ, اللہ شد اللہ محمد رسول یہ واحد مثال نہیں تھی راتوں رات سارا مکہ اپنے آپ میں ایک کایا پلٹ دیکھ کر انقلاب محسوس کر کے مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان بھی ایسا راسک العقیدہ ہوتا ہے کہ دو سال بعد جب ملک میں کچھ ارتداد کی کیفیت پیدا ہوئی بعض قبائل میں تو سب سے زیادہ مستحکم ایمان رکھنے والے جو لوگ تھے مدینے کے بعد مکے والے ہی تھے ایک چھوٹی سی چیز پر میں اس قصے کو ختم کرتا ہوں مکے کی فتح کی وہ ابو سفیان کی بیوی کا اسلام ہے اس کا نام تھا ہند یہ ہند وہ عورت تھی جس کا بیٹا جس کا بھائی اور جس کا چچا جنگ بدر میں مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں اور اس کے انتخام میں جنگ عہد میں اسی نے حضرت حمزہ کا پیٹ چیر کر آپ کا کلیجہ اور جگر نکال کر چبایا تھا اپنے انتخاب کی آپ کو بجانے کے لیے جب مسلمانوں کا مکے پر قبضہ ہو گیا تو اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا سین نظر آتا ہے ایک لکڑی لے کر اس کے گھر میں جو مختلف بت تھے ان کو مار مار کر پاش پاش اور توڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اب تک تم ہمیں دھوکا دیتے رہو کہ تمہارے پاس کوئی قوت ہے اب معلوم ہوا کہ تمہیں کوئی قوت نہیں ہے جنہیں سارے بت اس نے توڑ دیا اس کے بعد اسے خوف تھا کہ شاید حضرت حمزہ کی بے حرمتی کی جانے کی وجہ سے ان کی لاش کی بے حرمتی کی جانے کی وجہ سے اگر مجھے رسول اللہ دیکھیں تو مجھے سزا دیں گے اس لیے چہرے پر نخاب ڈال کر چھپ کر اور گروہ کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے پہنچتی ہے اور وہاں اپنے اسلام کا اعلان کرتی اور عورتیں بھی کر رہی تھیں ان سے جو بیعت لی گئی اس میں رسول اللہ نے فرمایا یہ وعدہ کرو کہ تم ایک اللہ کو مانو گی اور بت پرستی اور شفٹ نہیں کرو گی تو ہند نے بابا بلند کہا ہم اب تک دھوکے میں تھے لیکن اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ ان بتوں میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں اس کے بعد یہ کہا کہ تم جنا نہ کرو گی. عورتوں کو چاہیے کہ بتکاری میں مبتلا لانا ہو وہ کہتی ہے کیا کہ کوئی شریف عورت جنا کر سکتی ہے بڑے ہی فخر اور غرور کے ساتھ کہتی ہے کہ کوئی شریف عورت ایسا کام کر ہی نہیں سکتی تم سے وعدہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد رسول اللہ لوگ ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم آئندہ اپنے نوزائدہ بچوں کو زندہ دفن کر کے قتل نہ کرو گی۔ یہ مکے میں کچھ رواج تھا کہتے ہیں پرانے زمانے میں خاص کر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس وقت ہند کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ دلچسپ ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ ان بچوں کو تو ہم نے پرورش کر کے بڑھایا بالغ کیا تھا تم نے ان کو قتل کیا جب تو رسول اللہ مسکراتے ہیں پوچھتے ہیں کون عورت ہے تلا ہو جاتی ہے ہند ہے تو بہرحال اس سے کچھ باسپرسی نہیں ہوتی اور اس طرح یہ سین ختم ہوتا ہے جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانی نفسیات کو سمجھ کر صحیح وقت پر ضرب لگانے میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ بے وقت نرمی یا سختی دکھانے سے حاصل نہیں ہوتا یہ تھے وہ حالات جن میں شہر مکہ کی فتح عمل میں آئے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح فوج کو دشمن کے ملک کی طرف بڑھایا گیا اور اس کی خبر دشمن کو آخری لمحے تک ہونے نہ دی اور شہر پر اس طرح قبضہ کیا ایک بڑے شہر پر کہ ایک خطرے خون بھی نہ بہے تقریباً میری تقریر ختم ہو چکی ہے ایک پہلو پر شاید اور مجھے روشنی ڈالنی چاہیے کہ فوجی انتظامات کے سلسلے میں فوج کی تیاری کے لیے سپاہیوں کی جنگی عسکری تربیت دینے کے لیے کیا انتظامات ہوئے جنگ میں کس طرح سے مختلف کام انجام پاتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ میں عورتیں بھی ہوتی تھیں نرسنگ کے لیے باورچی گری پکوان کے لیے خبریں کھود کر مردوں کو دفن کرنے کے لیے ایسے بہت سے کام ابتدائی سے مسلمانوں کی فوج میں نظر آتے ہیں بعض وقت ان میں وہ عورتیں بھی نظر آتی ہیں جن کو آسنائے سفر میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے حاملہ عورتیں نو مہینے کی حاملہ عورتیں بھی خوشی سے ایسی میں حصہ لیتی ہیں نوجوان لڑکیاں غیر بالغ لڑکیاں وہ بھی اس میں حصہ لیتی ہیں میں ان تفصیلوں میں اس وقت نہیں جاؤں گا دو ایک چیزیں آپ سے بیان کروں گا وہ یہ کہ مسلمانوں کو ایک مستقل فوج سٹینڈنگ آرمی رکھنے کا کوئی امکان نہیں تھا شروع میں کیونکہ مسلمانوں کے پاس سلطنت کے خزانے میں کوئی رقم نہیں تھی اس کا وہ انتظام جسے خالص دنیاوی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے رسول اکرم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے اس طرح نماز پڑھنی ایک فریدہ ہے جس طرح روزہ رکھنا فریدہ ہے اسی طرح جنگ میں حصہ لینا بھی مسلمانوں کا فریدہ ہے جو لوگ مسلمان تھے وہ اس پر ایمان لاتے تھے یقین کرتے تھے اور نتیجہ یہ تھا کہ جس وقت ضرورت ہو سارا ملک ملک کے سارے بالغ مل ایک پوٹینشیل آرمی تھے جتنے آدمیوں کی ضرورت ہو ان میں سے لے لو اس طرح مسلمانوں کو ایک مستقل فوج تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن فوج کے ہونے سے جو کام لیا جاتا ہے وہ سارا کام انجام دیا جانے لگا اور چیزیں بھی ہیں میں تفصیلوں میں جانے سکتا صرف یہ عرض کروں گا کہ فوج کو حالت امن میں جنگی کاموں کے لیے تیار بھی کیا جاتا تھا گھوڑ دوڑ کرائی جاتی تھی اونٹوں کی دوڑ ہوتی تھی گدھوں کی دوڑ ہوتی تھی آدمیوں کی دوڑ ہوتی تھی کشتی کے مقابلے کرائے جاتے اسی طرح تیر اندازی کی بہت ترغیب دی جاتی اور اس پہ انعامات دیے جاتے گھوڑ دوڑ میں بھی جیتنے والے گھوڑوں کو انعام دیا جاتا غرض فوج کو حالت امن میں جنگی خدمات کے لیے تیار کیا جاتا اور اس میں سب سے بڑی ترغیب یہ ہوتی کہ اللہ کی راہ میں ہے نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنے تن من دھن کو جان و مال سے قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور یہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی فوجی کامیابیوں کا راز تھا کہ آدمی ہمیشہ مقابلہ کرتے تھے بغیر خوف کے کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ دشمن کی اتنی تعداد ہے ہم کیا کریں گے اور وہ جان پر کھیل جاتے تھے اور خدا انہیں فتح دیتا تھا ایک آخری چیز پر میں اسے ختم کرتا ہوں جو ابھی میرے ذہن میں آئی جنگ کے دوران میں بھی مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے سپاہ سالار کو چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے لکھا ہے کہ جب کبھی رسول اللہ کسی مقام پر حملہ کرتے اور وہاں صبح, طلوع آفتاب کے وقت یا اس کی عین بعد جنگ ہونے والی ہوتی تو اس کا ہمیشہ لحاظ رکھتے ایسے مقام سے روانہ ہوں کہ طلوع ہونے والا آفتاب ہماری آنکھوں پر نہ پڑے دشمن طلوے آفتاب کے سے متاثر ہو اور ہماری ہمارے پیچھے ہو آفتاب تاکہ جنگ کے وقت ہم کو آفتاب کی روشنی سے چنیا جا کر دشمن سے مقابلہ کرنے میں دشواری ہمیں پیش نہ ایک چیز دوسری چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹریورولوجی سے خاص دلچسپی تھی ہواؤں کے بہاؤ ہواؤں کے رخ کا خاص طور پہ علم تھا اور اس کا آپ ہمیشہ لحاظ فرماتے کہ دشمن سے جنگ ہو تو ایسے مقام پر رہیں کہ ہوا ہمارے پیچھے سے چل رہی ہو نہ یہ کہ ہمارے سامنے سے آئے اور ہماری رفتار میں رکاوٹ پیدا کرے اس طرح کی بے شمار چیزیں ہم کو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے انا نبی الرحمہ انا نبی الملحمہ میں رحمت کا بھی نبی ہوں اور میں جنگ کا بھی نبی ہوں جس کا وقت واحد مظاہرہ ہوتا ہے دنیا کے بہترین سپاہ چالار کی حیثیت سے بھی ہمیں آپ نظر آتے ہیں اور اسی طرح بہترین سیاستدان اور بہترین مدبر کی حیثیت سے بھی آپ اپنے مقصد کا حصول چاہتے ہیں آدمی کا خون بہانے اور دشمن کا خاتمہ کرنا یہ آپ کو پیش نظر نہیں ہوتا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ